الحمدللہ رب العالمین العال والسلام على سید الانبیاء اب السلیم نبی محمد والا وصحبی اجمعین اما بعد پچھلی مجلس میں علماء کے مقام اور ان کے احترام کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی اور لئی سم منہری صلاف کی یہ ہماری آخری ملس ہے مسئلہ نمبر ستائیس اہل سنت و اہل بدعات کی غلطی میں تفریق نہ کرنا بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک بدعاتی عالم ہے جو ان کے نزدیک عالم ہے اور اس پر تنقید کی جا رہی ہے اس کی تربیت ہو رہی ہے اس کی غلطی کی وجہ سے اور دوسری طرف اہل سنت والجماعت میں سے صرفی اہل حدیث عالم ہیں یا ماضی کے علماء میں سے کوئی عالم ہے اہل الحدیث میں سے اور اس کی خطا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو فرق ہو اور بعض لوگ جو غلط لوگوں کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اور بھی سبھی سے غلطی ہوئی ہے ہر آر ان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے تو پھر ان کو کیوں چھوڑا جائے باقی لوگوں کو کیوں چھوڑا نہ جائے وہ دونوں کا معاملہ الگ نہیں کر پاتے ہیں ایک جیسا سمجھتے ہیں شیخ محمد ابن عمر بادور حفیظ اللہ کہتے ہیں ليس من منهج أفطاء أهل كل الذي منه على ذلك علمی غلطیوں کے ساتھ اہل بدا کی غلطیوں جیسا معاملہ کرنا سلط کا منحج نہیں اس لیے کہ بنی آدم میں ہر ایک سے خطا ہوتی ہے بس آدمی کے منہج کو دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس کی غلطی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اہل حق میں سے اگر کوئی غلطی کرتا ہے چونکہ وہ قرآن و سنت کی تباہ کرتا ہے حق کی پیروی کرتا ہے حق کی جستجو کرتا ہے کسی مسئلے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے اس کی غلطی کو چھوڑا جائے گا اس کو نہیں اہل بدان حق کی مخالفت کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اجتہادی غلطیاں نہیں ہیں بلکہ اس کی کا نتیجہ ہے جس میں وہ مبتلا ہے تو دونوں چیزیں الگ ہیں حق کی طلب میں اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے غلطی کر جانا اور غلط ہی اصولوں کو اپناتے ہوئے حق کے سامنے آنے کے باوجود عمدن غلط راستے پر چلنا اور غلطیاں کرنا دونوں میں فرق ہے لہذا اہل بداج کو چھوڑا جاتا ہے اور اہل حق کی غلطیوں کو چھوڑا جاتا ہے نہ کہ اہل حق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ولیہم فیما تم بھی مدد قروب کم وکین اللہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ان چیزوں میں جن میں تم خطا کر جاؤ ہاں لیکن دل کے ارادے کے ساتھ جو تم کرو گے اس کی پکڑ ہوگی ولا کی متان مدد تمہارے دل ارادے کے ساتھ اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تمہاری پکڑ اس پر ہوگی تم پر گناہ ہے لیکن اگر تم چاہ رہے ہو خیر اور اس میں تم انجانے میں غلطی میں واقع ہو جاتے ہو اخت تم خطا کر جانا خیر کی کا ارادہ کرنا لیکن خطا ہو جانا اس پر گناہ نہیں ہے جیسے میں نے شراب کی مثال دی تھی اس کی نیت نہیں تھی غلطی سے شراب پی گیا تو ایسے آدمی پر گناہ نہیں ہے لیکن جان سے بوجھتے جان رہا ہے اور پھر بھی شراب پی رہا ہے ایسا آدمی گناگار ہوگا اہل بناک پر حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر وہ اس پر جمے رہتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں کوئی بھی آدمی حق واضح ہونے کے بعد بھی گمراہی پر ٹکے غلطی پر ٹکے ایسے آدمی کو رد کیا جائے گا۔ امام البر ہی کہتے ہیں أَنَّ مِنَ عَلَى جان لو کہ سیدھے راستے سے نکل جانا دو طرح سے ہوتا ہے, امّا زل ایک آدمی وہ ہے جو راستے میں لغزش کر گیا غلطی سے راستہ چھوڑ دیا وہ کا ارادہ فین کا تھا فلا ملت ہی اس کی غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی چاہے اس کی نیت اچھی ہو اس سے کہ وہ ہلاک ہو گیا غلطی کر گیا وآخر عاند الحق وقال فمن كان قبله من دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے حق کی مخالفت کی حق کے مقابلے میں ضد برتی اور اس سے پہلے جتنے متقین تھے اس سے پہلے جتنے متقین سلب گزرے ہیں ان کی مخالفت کی یہ گمراہ ہے گمراہ کرنے والا ہے شیطان فل اما اس امت میں سے ہے لیکن شیطان سرکش ہے کیوں میں اس نے غلطی کی حق سامنے آپ پھر بھی ضد پر اڑا رہا پچھلوں کا راستہ اس کے سامنے لیکن اپنا نیا راستہ بنایا ایسا آدمی گمراہ ہے گمراہ کرنے والا ہے اور شیطان ہے کیونکہ شیوطین جنات میں سے بھی اور انسان میں سے بھی من جنتی ونس تو کہتے ہیں حقیق ان من يعرفه ان عیم الناس منه جو آدمی اس کی حقیقت کو جانتا ہے اس پر ضروری ہے کہ دوسروں کو اس سے خبردار کرے وہ نہ رحم قصوں اور اس کی اس کا معاملہ بیان کر دے واضح کر دے لاہ و عہدن فی بدا ہی پیا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے عام لوگ اس کی بدعت میں واتے ہوں اور ہلاک ہو جائیں تو ایک آدمی وہ جو خیر کی کا ارادہ کی غلطی کر گیا ایک وہ ہے جس نے حق کی مخالفت کی اہل حق کی مخالفت کی حق واضح کیا گیا پھر بھی جس پر اڑا رہا ایسے آدمی میں اور اس میں فرق ہے جس کا ارادہ خیر کر رہا ہے تو دونوں کا جب حال الگ ہے تو محال بھی الگ ہوگا ان کے ساتھ معاملہ بھی الگ ہوگا لہذا اہل حق سے بھی غلطی ہوتی ہے اہل بافل سے بھی ہوتی ہے لیکن اہل باطل غلط اصولوں پر زد پر اڑے رہ کر اور اسی پر جمے رہتے ہیں اہل حق ایسے نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی اس سے غلطی ہو جائے اہل باطل میں سے نہیں ہو جاتا ہو حق واضح کیا جائے پھر بھی اس پر اڑا رہے تعویلات کرے جوابات گھڑے ایسا آدمی پھر اہل باطل میں سے ہو جاتا اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہ دونوں میں فرق یاد رکھنا چاہیے امام اذا بھی قطع دا قطع دا میں سے ان کے بارے میں کہتے ہیں سما قطالہ ابن دعام یہ بال اجماعت ہے ان کی روایت لی جائے گی جب وہ اپنے سننے کو بیان کر دیں سمے تدت اس طرح کے الفاظ سے سماع کی سراہ کر لیں کیونکہ مدلس ہیں قطع مدلس اسی نہ قطعہ مدلس ہیں اپنے دور کے ایسے آدمی سے روایت کرتے جس سے سماؤ کا نہیں ہے تو کیا ہے ہیں؟ ہیں، معروف مدالک لوگوں کو معلوم ہے معروف اہل حدیث کو اہل علم کو معلوم ہے ان میں معروف ہے بات وکرا نیار قدر نس اب اللہ لیکن قطع اس کے باوجود قدری قدر کا اعتقاد رکھتے تھے اس کی تفصیل میں مل جاؤں اس قدریہ میں سے تھے اور اس میں سے بعض چیزوں کو مانتے تھے نسل اللہ ابوا اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے معافی مانگتے ہیں ان کے لیے کی ان در و درگزر کی دعا کرتے ہیں وہ ماں آدہ عہد ان کی صدقی و عدالتی لیکن اس کے باوجود کوئی بھی عالم کسی محدث نے ان کی سچائی ان کی عدالت اور ان کی حفظ میں کلام نہیں کیا ولعل الله يعذر امثاله ممن تلبس ببدعتي اللہ سے امید ہے بہت ممکن ہے کہ ان طرح ان کی طرح جو دوسرے بہت اور بھی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بدعت میں واقع ہوئے اللہ تعالی ان کا عذر قبول فرمائے یرید بها تعظیم الباری وتنزيهه وبذل وسعوا کہتے ہیں کہ ان کا مقصد تو صرف یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم اور تنظیم کریں اس لیے وہ اللہ کے بارے میں ایک اعتقاد رکھتے تھے وہ بد علاسہ اور انہوں نے اس کی تحقیق میں اپنی پوری استعداد کے مطابق جو بھی کر سکتے تھے محنت کی کوشش کی وہ اللہ کا منہدر لطیفوں کی اللہ تعالی فیصلہ کرنے والا ہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں پر بہت لطیف ہے نرمی کا معاملہ کرنے والا والاسمل <يَفْعَل> اور وہ جو بھی کرے فیصلہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تم القبی اور امین امت علم ادارہ کا تھوڑا پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ امت علم میں سے علماء میں سے بڑے بڑے اما میں سے اگر کوئی ایسا عالم ہے امام ہے جس کی صحیح باتیں بہت زیادہ ہیں وہ علما تحری <لِلحق> اور اس کا حب کی تلاش کرنا حب کی تحقیق کرنا معلوم ہو وہ تر ظہر کا اس کا علم بہت وسیع ہو اور اس کا زخی ہونا ظاہر ہو بہت سوجھ بوجھ والا تھا وہ عور پر ہونا اور اس کا تکوا شعار ہونا احتیاط والا ہونا اور سنت کی اتباع کرنا اس کا معروف ہو یو اوپر لغزشیں معاف ہو جائیں گیلر سا ماسن ہو ہم اس کو گمراہ قرار نہیں دیتے اور اس کو پھینک نہیں دیتے یا اس کی تحقیقات کو اٹھا کے پھینکتے نہیں ہے ایسا نہیں کرتے کہ اس کی خوبیوں کو ہم نظر انداز دیں بلاتے ہیں نام ولا نہ ہی ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ اس کی بدعات میں اس کی خطا میں ہم اس کی پیروی نہیں کرتے وہ نرج مند اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے کہ اس نے توبہ کی ہوگی تو یہ جو بات ہے سیر عالم نبلا میں قطاطا کے باب میں امام ادای نے کہی ہے معلوم ہوا کہ جو علما معروف ہوں خیر کے لیے علم کے لیے تحقیق کے لیے اتباع کے لیے عدالت میں صنف میں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان کا معاملہ الگ ہے اور ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے جو ضدی ہوں اور بلا اصول جو چاہے دین میں باتیں نکالیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیں کتاب و سنت کی وجہ پہ فلسفے کی طرف بلائیں ایسے لوگوں کی غلطی اور ان کی غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ اجتہادی خطا ہے لیکن یہ زدی غلطی ہے تو دونوں میں فرق ہے تو یہ بات ہی یاد رکھے مسئلہ نمبر اٹھائیس تفرق بازی اور اختلاف فرقہ بندی اور آپس میں فرقہ بازی اختلاف اور آپس میں بہ گوت سلف کا منہج نہیں فرقہ بازی اختلاف اور آپس میں بہت و دعوت سلب کا منہج نہیں سلف کا شعار تو یہ تھا آپس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف یہاں پر شیخ نے اشارہ کیا ہے جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباہ وبو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو چھپی ہوئی دشمنی یہ موقع آ تیری گردن کاٹوں گا موقع آنے دے دیکھ میں کیا کرتا ہوں تو یہ جو دشمنی ہے کہ ایک آدمی دشمنی کو پروان چڑھائے پالتا رہے لا تباہ ودو اپنے اندر دشمنی مت رکھو دوسروں کے لیے دشمنی کو سنبھال کے مت رکھو ولا الاسدو حسد مت کرو حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر انسان کو تکلیف باد نے زیادہ ہی ذکر کیا ہے کہ اس کے زوال کی نیت کرے کہ اس سے نعمت چھین لی جائے لیکن بادا نے کہا کہ چھیننا ضروری نہیں ہو شرط نہیں ہو ظاہر چیز ہے بس کسی کو اللہ کوئی نعمت عطا کرے اور اس کو دیکھ کر ایک انسان اس پر چاہے کہ کیوں اللہ نے اس کو دیا ناراضگی کا اظہار اس کے دل میں پیدا ہو تو ایسا اظہار یا ایسی کیفیت اس کا نام حسد ہے کسی کو اللہ نعمت اور آپ کو برا لگ رہا ہے. یہ حسد ہے تعلقات قدا مت کرو ایک دوسرے سے منہ پھیر کے ایک دوسرے سے تعلقات ختم مت کرو خون عباد اللہ بلکہ اللہ کے بندوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جا تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بچہ ان نمل مخمین ارق و ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی یہ رشتہ نصب کے رشتے سے اونچا ہے آخرت میں بھی کام آئے گا اور یہ دین ہے نصب کا رشتہ دین نہیں ہے اس پر ثواب نہیں ملتا ہے لیکن ایک مسلمان سے اپنے تعلق کو اور بھائی چارگی کو باقی رکھنا یہ تعلق قائم کرنا اس کی حفاظت کرنا یہ دین ہے اس پر ثواب ملتا ہے اس لیے کہ اس پر اللہ رب العالمین نے تنا کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں لڑے نہیں آپس میں ایک دوسرے کو سے دشمنیاں رکھنا حسد رکھنا اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیاری رکھنا ہمیشہ جو طریقہ ہے یہ سلب کا نہیں وہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے اور نیکی اور تکوار کے کاموں میں تو یہ چیز سلف کی تھی شیطان کو یہ بہت پسند ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے اور ان کی ساری توانائی باہم خرچ ہو جائے اور باہر کام نہ ہو اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نہ قد آئی سا, آئی العرب تحریش نہ شیطان اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرت العرب میں نمازی اس کی بندگی کرنے لگیں اس کے عبادت کرنے والے بن جائیں ولا کنفی تحری شی لیکن تمہیں آپس میں لڑانے سے اب بھی وہ مایوس نہیں ہوا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے مان ہوا کہ اہل توحید کے لیے تفریح کلمہ دوسرا کتنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے خطرہ کیا ہے وہ ایک اللہ کی بجائے کئیوں کو پوجنے والا بن جائے لیکن جب معبود کئی چھوڑ کے توحید پر آتا ہے تو ان کو بکھیر دیتا ہے شیطان ان کو توحید کلمہ ایک چیز پر آنے نہیں دیتا ہے ان کو آپس میں لڑاتا ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے تو اہل توفیق کے لیے بہت بڑا خطرہ آپس کا لڑنا ہے اس سے ان کی دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اہل باطل خوش ہوتے ہیں اور آمد الناس ان سے متنفر ہوتے ہیں یہ بھی بزدل ہو جاتے ہیں بڑا کام کچھ کر نہیں کرتے جو آپس میں لڑے بڑا کام نہیں کرتے اور اہل باطل خوش ہوتے ہیں اور عامت الناس کنفیوز ہوتے ہیں اس کے پاس جائیں گے اس کے پاس جائیں گے, پاس جائیں گے، کون سی آپس میں لڑنا تو یہ بات یاد رکھیں کہ سرب کے منہ سے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ دشمن بلکہ اس کے زوال کی کوشش کریں بلکہ آپس میں تعاون کرنا سرب کا طریقہ ہے مسئلہ نمبر انتیس اختلاف کو دشمنی بنا دینا علمی اختلاف ہو سکتا ہے ایک کی تحریک الگ دوسرے کی الگ لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا دینا آپس میں لڑائی جھگڑے نفرتیں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی اس علم کا طریقہ نہیں ہے شہ محمد ابن عمر بازول حبی اللہ کہتے ہیں فکانو بینداز کبھی بلکہ اختلاف ہو ما صفا انیت ہی لا دلوتی کسی مسئلے میں مجرد اختلاف ہو جانے کے بنا پر آپس میں دشمنی سلف کا منہج بھی بس اختلاف ہو گیا کسی علمی مسئلے میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے سلام کلام بند اور لانت ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں یہ سلب کا طریقہ نہیں بلکہ سلط آدمی کے حال اور مسئلے کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات میں تفریح کرتے تھے مسئلہ بالکل عقیدے کا بڑا ایسا گہرا مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے اشتہادی مسئلہ ہے آدمی حق کا طالب ہے حق کا دائر ہے بدافی نہیں ہے ضدی نہیں ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو جی غلطی پر اس کو دشمن نہیں بنایا جاتا اس کی خلاف کے خلاف گمراہی کی فتوی دی جاتے ہیں آدمی کے مطابق آدمی دیکھ کر مسئلہ دیکھ کر سلط معاملہ کرتے ہیں نیت کی پاکیزگی کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف آپسی محبت کو خراب نہیں کرتا دل صاف ہو اور مسئلے میں اختلاف بھی اس کے باوجود رہے تو آپسی محبت اس سے خراب نہیں ہونا چاہیے اگر آدمی کی نیت خالص ہے حق کی طلب ہے اور اسلامی قوت کی اہمیت کو سمجھتا ہے اللہ, فرماتا بحبل اللہ ولا نعمت یاد کرو جو اس نے تم کو عطا کی ہے تم اعداءً ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن اللہ تو یہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا فَأَصْبَحْ تم بھی نعمت تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ایک وقت تھا کہ تم جان کے دشمن تھے خون کے پیاسے تھے اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اپنی نعمت نعمت اسلام کی بنیاد پر یہ قوت قائم ہونا چاہیے نہ میرا رشتہ دار ہے نہ میرے علاقے والا ہے نہ میرا پڑوسی ہے نہ مجھ کو پہچانتا ہے نہ میں اس کو پہچانتا ہوں بس مسلمان ہے اس بنیاد پر اس سے محبت رکھو اسلام کی بنیاد پر کریمے کی بنیاد پر ایک مسلمان سے محبت رکھنا وہ سلام آلہ منعرف کام پہ آتی سلام پر ہر ایسے آدمی کو جس کو تو پہچانتا ہے نہیں پہچانتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتی خیرفا ہی اس کے لیے برتنا بولے عام بتی عام مسلمانوں کے لیے خیر فا ابو اب ساشہ رضی اللہ اپنے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن المین کلبنیام ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے دیوار ہوتی ہے یشد یش ہوگا دیوار کا ایک حصہ باقی دیوار کو مضبوط کرتا ہے اینٹیں آپس میں پیوست کی جاتی ہیں تب جا کر پوری دیوار قائم رہتی ہے ہر اینٹ کی اہمیت ہوتی ہے ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی دیتی ہے نیچے والی اینٹوں پر اوپر والی اینٹیں آتی ہیں ان پر وہ ٹکی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہوتی ہے ان پر وہ ٹکی ہوتی ہے تو اس طرح سے پوری دیوار قائم ہوتی ہے لیکن ہر اینچ دوسری اینٹوں کے قوت فراہم کرتی ہے پیوست ہونے کی وجہ سے اور ایک دوسرے پر تو اس طرح دیوار کی اس سے دیوار کے مختلف حصے دیوار کو مضبوطی دیتے ہیں اسی طرح سے امت کے مختلف افراد امت کو مضبوطی دیتے ہیں یشد یشو بابا ایک دوسرے کو مضبوطی دیتے ہیں وہ شب بکبئی نے اور آپ نے انگلیوں کو اس طرح سے پیوست کیا ہے یہ مضبوطی آتی ہے تو جب آپس میں پیوست مسلمان ہوں گے قوت کے اعتبار سے پوری امت کو قوت ملے گی اور آپس میں لڑیں گے متفرک ہوں گے ہر ایک کمزور ہوگا اور دشمن کے لیے تمام کو پناہ کرنا یعنی ہر ایک کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا بخاری مسلم نے یہ بات ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ کے نبی صلی اللہ اس میں خبر قدسی میں بیان کرتے ہیں قال تو تعالی حقت علی المتحابین میری محبت لازم ہو گئی یقینی ہو گئی ان لوگوں کے جو صرف میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں مفاد نہیں ہے رشتے داری نہیں ہے لیکن صرف میری خاطر اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت پانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے سائے ابن ابھی دنیا نے اس کو کتاب الاخوان میں روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر شیخ البالی نے اس کو صحیح کہا ہے اس نے آج کا بھی ذکر ہے اس کے خاص سے خاص میں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس طرح کی اور کئی حدیثیں جو مسلم وغیرہ میں بھی ہیں اسی باب میں اسی معنی میں کہ قیامت کے دن آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنے والے اللہ کے سائے میں جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوتا تو مسلمان کو چاہیے کہ اختلاف کے باوجود اپنی محبت کو باقی رکھے تم اختراف کہتے ہیں من کہتے میں نے امام شاپی سے زیادہ اصل میں زندگی میں نہیں دیکھا ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا مناظرہ ہوا مناظرہ کب ہوتا ہے موافت میں آپ بھی وہی میں بھی وہی چلو مناظرہ کرتے ہوتا ہے کب ہوتا ہے مناظرہ مخالف ہوتا ہے تو کہا کہاظر تو مسکا رہتی تم افطار اپنا ایک مسئلے میں میرا سے مناظرہ ایک دن ہوا آج کل مناظرے کیسے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے خاص کر کے واٹس ایپ پہ شروع ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک ہے لعنت اللہ علی الكاذبین. ختم کس پہ ہوتا ہے لانت پہ سلام سے شروع السلام علیکم ورحمۃ اللہ رحمت کی دعا سے شروع اور ختم کس پہ لانت کی دعا سے لعنت, کی لعنت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری؟ تو کہا کہ ایک مسئلے میں ہمارا مناظر ہم نے تھام لیا ثم قال ان نكون اخوانا وإن لم نتفق في میرا ہاتھ پکڑ کے امام شافی نے کہا کہ اے اب مسا کیا یہ بات تم کو ٹھیک نہیں لگتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی باقی رہیں اگرچہ مسئلے میں ہم اختلاف باقی رہا اتفاق نہیں ہو پایا مسئلے میں ہمارے اندر اختلاف ہے لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کے بھائی باقی رہیں کیا یہ بات اچھی نہیں لگتی تم کو علم کا اختلاف مسائل میں اختلاف دلوں کا اختلاف نہیں بننا چاہیے دلوں میں استاد رکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک دم دشمن بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلا شبہ کے مقابل آدمی سختی برتتا ہے اپنی جگہ ہے لیکن اہل حق آپس میں بعض اوقات ان میں مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں سلام کرام بند اور بالکل ایک دوسرے کے خلاف بغاؤ دشمنی سرکشی سازش یہ ٹھیک نہیں ہے سیر و عالم نوبرا میں امام ادابی نے اس بات کا ذکر کیا ہے مسئلہ نمبر تیس اسی ایک مسئلے میں حق کو منحصر کر لینا ون پوائنٹ فارمولا بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کے پاس ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر عالم سے پوچھتے ہیں اور اسی فٹ پٹی کی بنا پر اسی ترازو میں ہر ایک کو توڑ دے اگر یہ بات بولتا ہے تو صحیح نہیں بولتا ہے تو غلط وہ ایک مسئلہ ان کا مرکزی مسئلہ ہوتا ہے جس کے اطراف ان کی زندگی گھومتی ہے تو کہا کہ ایک مسئلے میں حق کو منحصر کر لینا کہتے ہیں شیخ محمد نیامہ کہتے ہیں کہ دین کو کسی ایک مسئلے میں منحصر کر لینا کہ جو اس میں میری موافقت کرے وہ سلفی ہے اور جو اس میں اس سے اختلاف کرے وہ غیر صرفیت. صرف منحج صرفیت منحج ہے سلف کا منہج نہیں سلفیت ایک منہج ہے وہ امید ایک مسئلہ نہیں سلفیت ایک مسئلہ نہیں اسی پر سب کچھ مدار ہے بلکہ سلفیت ایک منہج ایک راستہ ہے ایک اصول ہے ایک طریقہ ہے یعنی کہ کسی ایک ہی مسئلے کو آپ پوری سرفیت اسی میں مان لیں وہ نہیں کرتا وہ سلفی نہیں ہے وہ رکو کے بعد ہاتھ بانتا ہے سربی نہیں ہاتھ چھوڑتا ہے سربی نہیں بعض لوگوں کے بعد مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنگی مسئلے ہوتے ہیں اس کی تنازع میں اس مسئلے میں کوئی فٹ بیٹھا اس سے فدا جو اس مسئلے پر عمل نہیں کرتا اس سے جدا ایسا نہیں ہونا چاہیے مسائل بھی اضطراف رہے گا اور علمی تحقیق کے نتیجے میں بڑے بڑے اہم حق علماء میں اختلاف رہے گا لیکن عوام ان مسائل کو جو اہم اور بڑے ہیں قریب و ہے کتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جو چھوٹے ہیں جو علما کے نزدیک اتنے اہم نہیں ہوتے ہیں عوام کے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آدمی کی کل علمی کی علامت یہ ہے کہ وہ مراکب نہ سمجھے دین میں احکام کے اسی مجالس میں آپ دیکھیں گے کوئی داڑھی نہیں لگاتا ہے لیکن ٹوپی برابر پہناتا ہے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی بغیر داڑھی کی ہوتی ہے داڑھی کا حکم ہے ٹوپی کا تو حکم بھی نہیں ہے اچھا بغیر مسوا کے ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی کی نہیں ہوتی ہے جبکہ مسواس کے بارے میں کیا ہے مجھے امت کی مشقت کا غوق نہیں ہوتا تو حکم دیتا اس کا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواس کریں اتنی تاکید ہے لیکن مسواس کا کوئی پتا نہیں بلکہ مسوار تو کیا تنبا تمباکو کھا پی کے بھی باہر مزید میں آ سکتا ہے وہ اس کی پوری بدبو کے ساتھ آئے چلے گا آنے تو بھائی نماز تو پڑھ رہا کم سے کم لیکن اگر کوئی ٹوپی نے پہنے اس کا ٹوپی اس کا مرکزی مسئلہ ہے کی بنیاد پر وہ لوگوں کو جان کے پرکھتے مظلن اسی کا مسئلہ ہوگا اور وہ یہ تھی ہلا سال بھر وہ اسی میں بزی رہتا تھا رمضان اس کا سیزن ہوتا ہے کہ عالمی رویت یا پھر علاقائی رویت اس کو ایمان اور قبر کا بھی مسئلہ بنا دیا بعض لوگوں نے یہ ممکن ہے آیات کا بھائی علما کا اختلاف ہے اس میں بڑے بڑے علماء ہیں اس میں جو سے لے کے آج تک اختلاف رہا ہے وہ لوگ حل نہیں کر پائے تو کرے گا تو گھر کے مسائل بلحال کر تو بعض لوگوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے وہ عالم کیا بولتے وہ عالمی بولتے کہ نہیں بولتے نہیں آلمی نہیں یا کیا آلمی بولتے ہو اپنے نہیں ہو تو کسی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہر عالم سے اسی پہ بحث کرے گا یا کسی کا مسئلہ ہوگا روکو کے بعد آپ باندھنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے باقی چیزوں سے اس کو اتنا لگاؤ نہیں اس سے ایسی انفیت ہے جس سے چھوٹتا ہی نہیں مسئلہ ہر مجلس میں ہر عالم سے اسی پہ بحث کرے گا اسی پہ بات کرے گا کوئی کہے گا رخو کی رگت ملتی کہ نہیں ملتی اسی کی بنیاد پر وہ لوگوں پہ حکم لگائے گا ان کی نماز نہیں ہوتی یہ آدمی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث کا منکر ہے کیوں اس سے اس کا بتوا ہے کہ رقو کے بعد رکوع میں شامل ہو جائے رگت ملتی ہے ان کو کچھ بھی معلوم نہیں اتنے موٹی حدیث ہے لا صلی اللہ تعالی ملب اخرابات فاتح فل کتاب نہیں ہوتی کیسے ہوتی ان کی نماز دیکھو ایسا عالم ہے رد کر دیتے ہو اس کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے جس جی جان سے اس کا وہ بلکہ اس کی سلط بھی کر لیتا ہو اور کی تحقیق بھی کر لیتا سب اس کا وہی مسئلہ ہے دین اس کی زندگی میں نہیں ہوگا باقی دین نہیں ہوگا کسی کا تلاوی کا مسئلہ ہے بیس لڑے گا اس کے لیے کوئی آٹھ لڑے گا اس کے لیے وہی مسئلہ ہے پڑے گا نہیں لڑے گا پڑھے نہ پڑے چلتا ہے رہی لیکن لڑنا ضروری ہے اس کے اوپر ہے رمضان میں عشاء کے بعد سے جو شل اور چائے پینے کی بات بات کریں اسی پہ بحث تراوی جا رہی ہے اور بحث تراوی کتنی رکاوی ایک مسئلہ اس کا ہوتا ہے اسی پر لڑتا ہے خیر اخام یا کچھ اس تاز نہیں ہوگی نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو بلا شبہ صحیح عزیز ہے لیکن اختلاف تو شیخ شخلبانی کے ایک تحقیق ہے امام مالک کے قول کے مطابق جہری میں نہیں پڑھیں گے پڑیں گے لیکن دوسرے عام مہاتسین کی رائے یا کی تحقیق کیا ہے جاری ہو سرری ہو دونوں میں پڑھا جائے گا صورت الفاتح پڑھیں گے بعض پچھلے علماء میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ یعنی سری جہاری دونوں میں نہیں پڑھیں گے امام ابوری کا اس کے قائل ہے ثواب اور خطا کا مسئلہ الگ ہے لیکن یہ کہ آدمی اسی مسئلے پر لوگوں کو صحیح غلط قرار دینے لگے کہ یہ جو میری محفقت کرے گا اس مسئلے میں اس سے خوش نہیں اس کو رد کر دیا یہ صحیح نہیں ہے دین بہت وسیع ہے اور انسان کو چاہیے کہ پورے دین میں داخل ہو ایک ہی مسئلے کو پکڑ کے اس سے آدمی چمٹ نہ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا یا یادینا السلم رو یا سلمی کا ددینا منو دو السلم سلمی اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایک چیز دوں گا ایک چیز چھوڑ دوں گا ایک چیز کو اہم بناؤں گا اپنے دل سے ایک چیز کو غیر اہم بناؤں گا ایک کی خاص خدمت کروں گا مسئلے کی دوسرے کو بالکل نظر انداز کر دوں گا نہیں پورے پورے دین پہ عمل کروں اس پہ بھی کرو اس پہ بھی کرو سب جو سابشہ ہیں سب پہ جو جس کا تو مکلف ہے پورے دین پہ عمل کرو یعنی کہ ایک ہی مسئلے کو چمٹ جائے غلط شیتان شیتان کے راستے پہ مت چلو شیتان کے نقش قدم پر مت چلو ان لکم آگو مبین اور تمہارا کھلا دشمن ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دین کو پورے پورے دین کو اپنا ہے چن چن کے اس میں بعد میں جیسا چنتا ہے پور ویسا نہ کرے یہ مسئلہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ مسئلہ بہت اچھا ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں پتوا شاپنگ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جیسے مال میں جا کے ہاں مال میں جا کے فلاں دکان سے ہی لینا فلاں لینا فلاں اپنی پسند کی چیز لیتے ہیں ویسے بعض مسائل ان کے فیوریٹ ہوتے ہیں وہی وہ چنتے ہیں انہیں علما سے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ علما نے اس نے مشکل پیدا کی ہے مشکل والے کو اس مسئلے میں چھوڑ دیں گے سہولت والے کو لے دیں گے اللہ تعالی دنوں کو جانتا ہے کہ تیری نیت حق کی تھی یا سہولت کی تھی حق سے فرار کی تھی یا پھر حق پر استقرار کی تھی تو یہ اللہ تعالی جانتا ہے تو یہ چیز بھی صحیح نہیں سلب کا نہیں ہے آپ نے دیکھا کسی امام کو اسی مسئلے پہ بولتا ہے اسی مسئلے پر لکھتا ہے اسی مسئلے کے پیچھے پڑا رہتا ہے نہیں وہ دین کو پوری اپنی پوری وسعت کے ساتھ قبول کرتے تھے نمبر اکتیس منکر کو مٹانے میں اس سے بڑا فساد پیدا کر دینا حل ایسا لانا جو نیا مسئلہ پیدا کر دے ایسے سلوشن پیش کرنا انتراضی کو سماجی زندگی میں جو نئی مصیبتیں لائے یہ طلب کا منج نہیں ہے لئی سم حجی طلب ہے انکار المنکر اذا ترتب علی ذالک حصول فساد اکبر, اکبر من المنکر کہتے ہیں کہ منج نہیں کہ کسی برائی پر نق... برائی پر نکید کی جائے جبکہ بے وقت نکیر کی جائے جبکہ ایسے وقت میں में کی جائے جبکہ اس انکار کے نتیجے میں اس منکر سے بھی بڑا فساد مرتب ہوتا ہو کسی ایسے مسئلے میں में کشائی کرے کہ جس وقت چپ بیٹھنا چاہیے تھا بول رہا اس کے اوپر ایسے وقت میں جبکہ نہیں بولنا ہے اور اس منکر کو روکنے کی وجہ سے ایک بڑا منکر پیدا ہو گیا یہ سلب کا طریقہ نہیں ہے کہ چھوٹی مصیبت کو حل کرنے میں بڑی مصیبت کھڑی کر دیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دین کی غیرت ہوتی لیکن کائل نہیں ہوتا شیخ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ابن تعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے شیخ حسمی کہتے ہیں کہ ابن تعیمی رحمتہ اللہ علیہ تاتاریوں کے ایک کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے شام میں ان کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے تاتاری شراب پی رہے تھے وہ کارو صاحب اللہ ابن تیم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کوئی ساتھی تھا وہر و ابھی شیخ الاسلامی ولم یا ابن تیمی رحمتہ اللہ علیہ ان شراب پینے والوں کے پاس سے گزر گئے اور ان سے کچھ نہیں کہا روکا نہیں شراب سے منع نہیں کیا آپ نے کہا منع نہیں کیا ان کو شراب منع نہیں کیا آپ نے اور ماتھ نے کہا اگر ہم ان کو روک دیں شراب پینے سے یہاں سے ہٹا دیں دیںٹ کے چلے جائیں گے تو لوگوں کی مسلمانوں کی جان اور مال کا نقصان کریں گے اور ان کی عزتیں خراب کریں گے یہاں بیٹھے ہوئے کونے میں شراب پی رہے ہیں رکا ہوا ہے اس سے ہٹ کے کہیں جائیں گے تو جان و مال کا نقصان کریں گے عزتیں خراب کریں گے قتل کریں گے مال چھینیں گے عورتوں کی عزتیں خراب کریں گے یہاں چپ چاپ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے ہیں بیٹھے رہنے تو یہاں پر شیخ حسین کہتے ہیں وہی یعنی یہ چیز بہت جو, جو ہے ان کی مناب الفر ہی یہ ان کی فقہ میں سے بات ہے کہ کتنی گہری سمجھ ان کے پاس تھی ریاب السالین کی شاہ میں بات کہی ہے, ہے کہتے ہیں کہ حکیم وہ ہے حکمت والا عقل مند ذہین آدمی وہ ہے کہ جو دو مسلحتوں میں سے بڑی مسلحات جانتا ہو اور دو فساد کی چیزوں میں سے بڑا فساد کیا ہے جانتا ہو ایک آدمی مسلحتوں کو جانتا ہو یہ کرنا چاہیے لیکن یہ زیادہ ضروری ہے اس کو زیادہ اہمیت سے کرنا چاہیے اس وقت یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں ترجیحات جس کو ہم کہتے ہیں جو آدمی ترجیحات نہیں جانتا ہے بڑی چیز کو چھوڑ کے چھوٹی چیز میں بزی ہو جاتا ہے عقل مند آدمی وہ ہے جو زیادہ راج کو جانے زیادہ افضل کو جانے زیادہ اہم کو جانے اور عقل مند آدمی وہ ہے جو دو برائیوں میں سے جانے کہ بڑی برائی کون سی ہے دو برائیوں میں سے بڑی برائی کون سی ہے کبھی زندگی میں انتخاب خیر اور شر کا نہیں ہوتا ہے انتخاب یہ ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک میں جانا ہی جانا ہے آپ کی گاڑی جا رہی ہے ادھر ایک آدمی کڑا ہے ادھر دس آدمی کھڑے ہیں گاڑی ٹکرانے والی ہے لوگ مرنے والے اب روک نہیں سک رہے آپ کیا کریں گے جائیں گے تو دس کو لے کے جائیں گے زیادہ ساپ چلے گا کیا کریں گے آپ بتائیے اب چننا ہے یہ بھی شر ہے یہ بھی شر ہے بریک فیل ہو گیا گاڑی کا یہاں پانچ دس لوگ کھڑے ہیں یہاں ایک ہی آدمی ہے اور آپ دونوں میں سے کہیں نہ کہیں آپ جاؤ بھی. کیا گے آپ؟ آپ ہیں, کیا چھوٹا فساد تو زندگی میں کبھی یہ بھی موقع آتا ہے انسان کا امرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لَيسَ يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرَّ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو خیر اور شرق کے درمیان پر جانے وَلَكِنِ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ يَعْرِفُ خَيْرَ لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو دو شر میں سے خیر کیا جانتا زندگی میں خیر و شرائیں دیکھنا ہوتا ہے یہ بھی مصیبت یہ بھی مصیبت کم مصیبت کا ان سی ہے تو یہ جو چیز ہے تاریخ دمشق میں ابن آساک ذکر کیا ہے تو زندگی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ آدمی کو چننا پڑتا ہے اور انتخاب اس کو جیسے آپ حدیث میں آپ نے دیکھا مسجد میں में کرنے والے کی حدیث آپ نے دیکھی اس میں یہی اصول ہے کہ دو میں سے ایک شرط اب ہے ہی ہے یا تو پوری مسجد گندی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کو زیادہ برداشت کر دیا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کعبہ کو اس کی اصل بنا پر تعمیر کرنا اور اس نے جب تعمیر کیا تو کچھ حصہ چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لیکن آپ نے کہا کہ اگر یہ قوم ابھی ابھی مسلمان نہیں ہوتی اسلام میں ابھی ابھی داخل نہیں ہوتی تو میں کعبہ کو اس کی اصل بنا پر تعمیر کرتا ہوں کیوں غرب آتے ہی اگر کعبہ کو عدم کر کے پھر سے اس کو بنیادوں پر تعمیر کریں گے لوگوں میں چرچا ہوگا کہ دیکھو آپ نے ہی کہ لوگ اسلام سے بردن ہو جائیں گے بغاوت کریں گے خبر دور تک جائے گی بگڑ کے پہنچے گی تو اس میں بڑا فساد ہے تو یہ مسئلہ زیادہ بڑی اس میں کہ رہنے دو ابھی اس کو مت ابھی کرو کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے کئی سال ہے منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے قتل نہیں کیا آپ کے خلاف ایک آدمی نے کہا کہ انصاف کرو انصاف نہیں کر رہے آپ مال تقسیم کر رہے کسی کو کم کسی کو زیادہ قتل کرے اس کو ہم نبی کی شان بھی گفتائی کرتا ہے تو کہا کہ نہیں کئی لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں بعد میں بات کے دور کے حساب سے دور تک خبر جانے کے اعتبار سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہوں گے لوگ بدگمان ہوں گے اس لیے آپ نے اس کام کو نہیں کیا جو کہ ایک تقاضہ کر سکتے تھے اس کو لیکن نقصان ہو سکتا ہے تو سلب کا منہج نہیں ہے جو ہوگا دیکھیں گے یہ طریقہ نہیں ہے سوچنا چاہیے اور دو میں سے خیر کو چننا چاہیے آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ نمبر بتیس حکام کے خلاف خروج سلف کا منحج نہیں خروج خوارجی جو ہمارے بولتے ہیں یہاں تو دوسرے محنہ میں آتا ہے خوارج حاکم کے خلاف خروج کرنے والا جنگ کرنے والا بغاوت کرنے والا فرماتے ہیں شیخ محمد دنیا عمر لئیس من منحج السلف تہیج الناس علی الحکام وتحریضهم علی الخروج او المظاہرات او التورات اولقاد او حکام کے خلاف بھڑکانا لوگوں کو حکام کے خلاف بھڑکانا اور ان کے خلاف فروج یا مظاہرات یا انقلابات کے لیے اکسانا یا حکام پر یا ان کے وزرا پر یا امال پر کھلے عام تنقید کرنا سلب کا منج نہیں لوگوں کو حکام کے خلاف بھڑکانا ان کے خلاف قول سے یا عمل سے بغاوت کرنا یا ان کے خلاف جنگ چھیڑ دینا یہ سلب کا طریقہ نہیں ہے ام رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک رو تمہارے حکام امراء امیر ایسے کبھی آئیں گے بعد کے دور میں تم پر ایسے لوگ امیر بنیں گے حاکم بنیں گے فتح کچھ باتیں ان کی معروف ہوں گی کچھ باتیں ان کی منکر ہوں گی کچھ باتیں تمہیں دور اول میں ملیں گی کچھ منکر ملیں گی پچھلے میں اس کا ثبوت نہیں ہوگا ایسی بھی کچھ ہوں گی منکر پسند ہوں گی تم کو نہیں پسند ہوں گی ارفا بریا ومن سلیما جس نے ان کی خیر کو تسلیم کیا ان کی حق بات کو تسلیم کیا وہ بری ہو گیا وہ من ان جس نے ان کی غلطی پر انکار کیا وہ سلامت رہا ولیکن من رو و وہ لیکن جو اس پر راضی رہا غلط بات پر اور اس میں ان کی تابع داری کی تو وہ محفوظ نہیں رہا قالوا افلا نقاتلهم صاحبہ نے پوچھا کہ پھر ایسے حاکم ہمارے پر ہوں گے تو کیا ان سے جنگ نہ کریں ما صلو کہ نئے جنگ نئے جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہے جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ماسلو تو جب تک نماز پڑھتے رہیں یعنی اسلام پر باقی ہیں تب تک کہ نہیں بعض میں کہ ما اقام جب تک کہ وہ نماز قائم رکھیں اپنی ریا میں تو تب تک کہ تم اسے جنگ نہیں کر سکتے امام وسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور مالک رضی اللہ عموم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ کرتے تمہارے بہترین حکام تمہارے بہترین امیر وہ ہیں امام وہ ہیں جو جن سے تم محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرتے ہیں وہی علیکم و سلون عليه تم ان کے لئے دعا کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعائیں دیتے ہیں وہ شیرار تمہارے بدترین حکام ائمہ وہ ہیں کہ تم ان سے بغض رکھتے ہو دشمنی رکھتے ہو نفرت کرتے ہو وہ تم سے بغض رکھتے ہیں. تم ان پر لانت بھیجتے ہو وہ تم پہ لانت بھیجتے قیل کہ اللہ کے کی رسول کیا ہم تلوار سے اپنے ہاتھوں سے نہ لیں کیا تلوار سے ان کی, کی مخالفت ہم نہ کریں کال ماں آپ ایک مسلح کیا نہیں جب تک وہ تمہیں نماز کو قائم رکھے تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے وہ ادارہ تم من مولاس کم شعی جب تم اپنے ملاد اپنے حکام میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں پسند نہ آئے دین کی بنیاد پر یا کسی بھی اعتبار سے. فکرا ہو تو اس کے عمل کو ناپسند کرو ولا تنزی ہو یا دم لیکن اس کی فرما برداری سے اپنا ہاتھ پیچھے مت کھینچو کتنی ساری روایت ہے اس کی برائی کو برائی مانو یہ نہیں کہ زبردستی کو صحیح بتاؤ نہیں غلط ہے بھائی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور کام بھی اس سے مستثنا نہیں لیکن تم اس کی طاعت کے ہاتھ مت کھینچو سراحتن روایت تھی بعد میں کیا کرتے غلطی کیا اس نے تو اس کے خلاف ہم بولیں گے اس کے خلاف بڑکائیں گے اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے اس حدیث کا کیا کریں گے بلکہ بعض باتوں میں ہے کہ وہ بردار فَصْمِ اگر وہ تیری پیٹ پہ کوڑے برسائے اور تج سے تیرا ماں چھینے پھر بھی اس کی سن اس کی مان ابو نے اس کی ابود کیا بعض لوگوں نے اس کی تشریح میں کہا انفرادی طور پر اگر ہے تو اجتماعی طور پر ہے تو اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں. نہیں نہیں کر سکتے ایسا انفرادی اجتماعی کی تفریق کسی بھی سلق میں کسی نے ذکر نہیں کیا ہے اس لیے یعنی سال الفوزان سے پوچھا گیا اس کہا نہیں یہ نئی تشریح ہے جس کسی نے نہیں کیا تو بعض لوگوں نے ایسی تشریح بھی کی ہے آدمی کچھ اپنا راستہ نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے نہیں تو چاہے انفرادی زندگی میں ہو اجتماعی معاملات میں ہو وہ ظلم کرے اور ماں چھینے کبھی بھی اس کی بغاوت اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں تو یہ حدیث جو ذکر کی ہے مسلم کی ہے امام احمد کہتے ولاقال سلطان حاکم سے سلطان سے بادشاہ سے جو مسلمانوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے اس سے قتال جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے ولقرواز اور نہ اس کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا کسی بھی شخص کے لیے جائز ہے کسی کے لیے جائز نہیں پمن فالی کفا ہوا مبت علا س جو ایسا کریں وہ بداتی ہے وہ سنت پر نہیں ہے وہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر نہیں ہے وہ مسنون طریق پر نہیں ہے نبوی منہج پر نہیں ہے اس کو اپنی کتاب قصول السنہ میں امام احمد نے ذکر کیا ہے تو سلطان کے خلاف خروج بغاوت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں مولانا مودودی سید قطب حسن البنا نبہانی اور اس فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو عام کیا کہ حاکم کی حکومتوں کو ظالم حکومتوں کو ہٹا کر اس کی جگہ عدل کا نظام لانا اسلامی حکومت حکومت علاحیہ قائم کرنا یہ سارے نبیوں کا مقصد تھا اور ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے جو یہ کرے گا اس کو مانے گا وہ آدمی جاہلیت سے پاک ہے ورنہ وہ جاہلیت میں ہے ہمارے اس مشن کو تسلیم کریں وہ جاہلیت سے محفوظ ہے ورنہ وہ جاہلیت میں پڑا ہوا ہے اور اس پہ پوری امت میں سے نوجوانوں کو لگا دیا خود تو چلے گئے کتابیں چھوڑ گئے اب لوگ پڑھ رہے ہیں اور جو چاہے اس کی تشریح کر رہے ہیں ان میں سے کسی نے تو جنگ کی نہیں تو یہ جنگ کر رہے ہیں حکام کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں یہ ہی صحیح نہیں ہے اس سے سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے ایک ظالم حاکم ہو یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی حاکم نہ ہو سارے شریف لوگ جو ہیں پوری طاقت لگا کے جو چاہے کرتے ہیں حکومت کے اندر اس لیے آپ بعض ملکوں کے حالات دیکھیں کہ ظالم حاکم تھا لیکن اس کے ہٹنے کے بعد اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے تو یہ ساری چیزیں خرافات میں غلط ہیں اس سے بچنا چاہیے مسلمانوں کی جان امن امان میں رہے یہ زیادہ مقدم ہے زیادہ مقدم اس کو یاد رکھنا چاہیے نمبر تینتیس انجام سے لاپرواہی انجام سے لاپرواہی کچھ نہیں ہوتا بار کا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس اللہ مالک ہے اللہ مددگار ہے تین سو تیرہ بھی ہو تو سب چینج کر سکتے ہیں تین سو تیرہ کیسے تمہارے ٹوئنٹی ٹوینٹی والے تین سو تیرہ سال گنتی کا معاملہ ہے کیا کوالٹی نہیں ہے اس میں ایک آدمی تو لاؤ ایسا جو ان میں سے آخری نمبر والا ہو بیمار کمزور کوئی تو ایسا لاؤ جو ان کی برابری کا ہے تو صرف گنتی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے آج بہت سارے اسی کی ذمہ نہیں ہے کہ کوئی کہا کہ بھائی حالات دیکھیے کیسے ہیں حکومتیں دیکھیے کیا کر رہے ہیں ہم کو اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے مسلم حکام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں ان کے خلاف بغاؤ کرنی چاہیے ہم کو صحیح عدل والی حکومت لانی چاہیے لائف ٹائم گول اب کہا جائے بھئی مسلمانوں کے پاس اس طرح کی طاقت نہیں کہ امریکہ سے جنگ ہونا چاہیے پوران سے جنگ ہونا چاہیے جنگ ہونا چاہیے طاقت نہیں مسلمانوں کے پاس اس کی کمزور ہے تین سو تیرہ نہیں تھے کیا وہاں پہ ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کے بغیر ڈھال کے بغیر سواریوں کے بیمار لوگ جنگ جیت گئے تو اللہ چاہے تو ہم بھی جیتیں گے اب تو تحسا ہے تو پہلے سوچ تیرے گھر میں اسلام قائم نہیں یہ تو پورے عالم میں قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور گھر میں تو چھوٹ تیرے اندر اسلام قائم نہیں پھر ایسے لوگوں نے کیا کیا سیاسی م... یعنی فلسفے کی بنیاد پر پھر تاویز والا بھی چل رہا ہوں. فاتح دینے والا بھی چل رہا ہوں. اس کو کچھ نہیں آتا جنگ معلوم میں نہ آ جا تر مسئلہ ہے تو کیا ہے تو ضروری نہیں ہے توحید جو کون سی ضروری ہے تابوت والی توحید اینٹی تعبوت کون سی صرف حکومت والے تابوت پہ گفتگو آپ دیکھیے جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے اسامہ بن لادن ہو یا اس طرح کے دوسرے جو لوگ ہوں ایک صاحب بہت تعریف کر ہیں وہاں ٹھیک ہے یہ اولخی نے بہت بولا ہے بہت زبردست بولنے والا اولخی کا توحید پہ کوئی بیان لا کے تو کچھ دنوں بعد میں نہ کہا ہے لیکن وہ بھی تعبت کے بارے میں کون سا تعاون حکومت والا کہ یہی معاملہ ان کا کہ کہاں ہیں ان کی خطابات توحید پر بدات پر جو لوگوں میں رائج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی فکر قبر پرستی کی ہے اور آج آدمی آپ لوگ بس قبروں کے پیچھے پڑے ہوئے حکومتوں کا تعبت دیکھو مین تابوت تو یہ ہے انجن ہٹاؤ دوسرا انجن بٹھاؤ سب صحیح ہو جائے گا مولانا مودی نے یہی کہا حکومت کی مثال انجن کی طرح ہے انجن پہ قبضہ کر لو پوری ٹرین تم کو مل جائے گی انجن پہ قبضہ کرنا آسان کام ہے کوئی کر پایا انجن پہ قبضہ جس چیز کا انکار کی دے بعد میں اسی الیکشن اور ساری چیزوں میں پڑ گئے تو یہ ساری چیزیں اس کا وقت نہیں ہمارے پاس اتنا اس پہ بیان کرنے کے لیے یہ مستقل مسائل ہے اور اس میں سے ہر مسئلہ ایک پورا ایک باب ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے نبی آئے انہوں نے سے اپنی دعوت کی شروعات کی حکومت سے لڑنے میں نہیں لیکن اس طرح کی فکر میں ہر نبی کمانڈر دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے فرون کے خلاف جنگ کے لیے فرون کے خلاف جنگ تھی تو گئے کیوں چھوڑ کے مسل مثر چھوڑ کے چلے گئے وہاں کچھ کرنا تھا حکومت ٹاپل کر کے اس کی جگہ دوسری حکومت کا چھوڑ کے نکل گئے اور بعض نے کہا یہ تعبت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خضائن اجعلنی الارض ایجالنی کہ مان رہے کہ اس کے پاس پاور ہے کہ وہ مجھ کو بنائے تو اس کی اتارٹی قبول کر رہے ہیں شرک نہیں ہوائی تمہاری تعریف کے مطابق کیا کہ اس تابوتی نظام میں جاب لینا بھی شرک ہے ہر چیز شرک خالی قبر بستی نہیں ہے باقی غائب شرک ہے یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کو تسلیم کر رہے ہیں مسلمان گئے اس بادشاہ کے تحت رہے یا اس کی, کی حکومت کو ڈائنامیٹ کرنے کی کوشش میں لگ گئے وہاں نہیں تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ امن امان قائم کرنے کی کوشش کریں حکام کے خلاف مسلمان حکام کے خلاف اولا اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اور یہ طرح کی جتنے مسائل ہیں یہ قدرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسلمان آج ہے طاقت مسلمانوں کے پاس ماشاء اللہ ملک ہیں ان کے پاس اپنی قوتیں ہیں عام طور سے مسلمان امت کمزور ہے آج مسلمان زوال بعض ملکوں میں وہاں کے حاکم نے خالی بولا الیکشن میں آنے سے پہلے ہم یہاں اسلامی شریعت قائم کریں گے پبلک نے اس کو ہٹا دیا پبلک بھی آج مسلمان خود مخالفت کرے گا حال دیکھ کے مسلمانوں کا کیا ہے آپ اسلامی حکومت قیام कर, قائم کرنے کی بات کریں مسلمان مخالفت کریں گے اتنے زیادہ خرافات میں جا کے مسلمان آپ کو چیک کرنا ہے آپ کسی ایک ایریا کا انٹرنیٹ سوشل میڈیا بند کر دو دیکھو حکومت کے خلاف ہو جائے گی پبلک خالی سوشل میڈیا پر اتنی پبلک اتاولی ہے اس کی یو بند کرو تو دیکھو کیا ہوگا یہ لوگوں کا حال ہے ہماری لذتیں ہم کو ملتی رہیں جیسی ان کی لذتیں بند کر دو باغی بن جائیں گے وہ خود اسلام نہیں چاہیں گے یاد رکھے تو حکومت کے خلاف بغاوت سلف کا طریقہ نہیں ہے ایسا آدمی بتاتی ہے نمبر پینتیس انجام سے لاپرواہی لئی سب سلب تر کو نہ برے معاملات کے انجام کو نہ دیکھنا سلف کا منج نہیں انجام سے بے پرواہ ہو جانا کچھ نہیں ہوتا یہ سلف کا طریقہ نہیں انجام دیکھ کے چلا جاتا ہے علمان انجام دیکھتے ہیں نوجوان حال دیکھتے ہیں علما مال دیکھتے ہیں علما آگے والی کھائی دیکھتے ہیں نوجوان راستہ کتنا اچھا ہے دیکھتا ہے ہریالی ہے پوری بھی ہریالی ہریالی نہیں کھائی ہے کو نہیں سمجھ میں ہے دیکھو کتنا اچھا راستہ ہے انجام دیکھ کے چلنا پڑتا ہے خودے اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نفسه। مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کرے اللہ کے رسول آدمی کیسے اپنے آپ کو زلیل کرے گا؟ ایسی بلا سے بھیڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہیں کبھی سنیے حدیث وہ ایسی بلا سے نمٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہیں ہے امام احمد کمدی اور امن ماجن اس کو روایت اور حدیث صحیح ہے کتنے نوجوان ہیں حکومت کے حکومتوں کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد جیلوں میں گئے وہاں جانے کے بعد پھر توبہ کر رہے ہیں غلطی ہو گئی تب جا کے سمجھ میں آ رہا ہم غلط تھے کتنے لوگ ایسے ہیں تو یہ چیز انجام آدمی دیکھے انجام آدمی دیکھے کہ اس کا انجام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آپ تقسیم کرے تھے کھڑا ہوا اب پچھلی ہریش بھی ذکر اسی کی طرف اشارہ کیا محمد آدل کیجیے کال آدل عادل کا پورا ہو گیا میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا اللہ کا نبی انصاف نہ کرے تو کون جو انصاف کے کے کا مقصد عدل کرنے والا نہیں ہوں تو پھر میرے پیچھے چل کے تو تو ناکام ہو گئے تو میرے مجھ کو فالو کر رہا ہے اور کہہ رہا میں انصاف والا نہیں تو, تو بھی ناکام ہو جائے گا ایسے کہ پیچھے چل کے فقار عمر بے خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کوئی اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں قتل کر دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ بات میں باتیں بنانے لگیں کہ میں اپنے ساتھ والوں کو قتل کرتا تھا اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا تھا اور پھر آپ نے کہا انصا با قرآن یہ <جِرَهُن> اور اس کے ساتھ والوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا یمن حکمہ یمن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے اس کو شکار میں قرار نہیں ہوتا ہے ان کو دین میں قرار نہیں ہوگا نکل جائیں گے سیرا مستقیم پر باقی ہی رہیں گے منحرف ہو جائیں گے امام بخاری مسلم دونوں نے اس کو ریباد کیا ہے علماء نے اشارہ دیا اس میں کہ علماء کی اور اہل علم اور اہل حق کی اور جو مسلمانوں پر والی ہوتا ہے اس کی ذات میں نقص نکال کے لوگوں کو بدن کرنا یہ بھی خوارش کے علامات میں سے ہے یہ بھی خواہش کے علامات میں سے ہے تو علماء کی شان میں گستاخی کرنا انہیں اور اسی طرح سے جو مسلمانوں پر سرپرست ہوتے ہیں ان سے اعتماد کو ہٹانا آج دیکھیے آپ جتنے اس طرح کے ذہن کے لوگ ہوں گے تحریکی تحریک کا ایک پروٹوکال یہ بھی ہے علما بکے ہوئے نمبر ایک سب علما بکے ہوئے سب درام دینار والے علما ہے پیٹرو ڈالر والے علما ہے سب ان کا اعتماد ان کا کیریکٹر مجرو کرنا یا اس سے دوسرا ہٹ کے بولے تو کیا علما کو نہیں سمجھتا دنیا میں کیا ہو رہا عالمی مسائل ہیں ان کو نہیں سمجھتا ہے وہ تو بس خیز نفاس اور جنازہ اور نماز کے مسائل جانتے ہیں یہ بھی نہیں تیسری بات کیا ہے نہیں بولتے سے سے کا طریقہ ہوتا ہے علماء کو ہٹانا کیوں بے چار کیوں علما کے پیچھے پڑے ان کو ہٹائیں گے تو کا ہو جاتا ہے. پھر ہم اپنا فلسفہ جو بھی پیش کریں دے قرآن میں سے تھے دیں گے تو ان کو پکڑنے والا کون بچا ہوا اب آدمی علماء کو جب بھی دیکھا مت جاؤ میں جا رہا مجاو مجاو مجاو ہوں کیوں بدل ہو گیا علماء بج دن ہے ڈرتے ہیں یہ ہے علما کے بارے میں گردن کرنا <تصفح> تو یہ خوارش کا طریقہ ہے تو نوجوان انجام نہیں جانتا ہے اس کی مزاج میں ہے جو ہوگا دیکھیں گے یہ چیز سرف کی نہیں ہے سرف انجام دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ارادن اس کی جو ہوگا بعد میں دیکھیں گے کہا ایسا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی ایسی کوئی حرکت سیاسی میدان میں یا انفرادی میدان میں نہیں کرنی چاہیے جس سے اسلام بدنام جسے جس اسلام ٹیرریزم والا دین کہلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررز کہلائے قرآن سکھانے والی کتاب قرار پائے تمہاری غلطیوں سے بدنام کون ہو رہا تم تم کو تمہارے والد کو کوئی پہچانتا تب نہیں دنیا میں بدنام ہوگا تیرا تشخص اسلام ہے تیری وجہ سے اسلام بدنام ہوگا ایسی کوئی غلطی مت کر جس سے تیری وجہ سے اسلام بدنام. ہمارے نبی کا بھی یہ طریقہ ہے کہ میری کسی بات سے لوگ اسلام سے بدل نہ ہو ایک واجبی کام ہے منازب کو قتل کیا ہے واجبی کام ہے لیکن پھر بھی نہیں اسلام بدنام نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروب نہ ہو اس کا خیال تو کتنا کرتا ہے انجام کی پرواہ نہیں یہ انجام اس کی پرواہ کرنا چاہیے کہ اسلام بدنام نہ ہو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں نمبر چونتیس ہزبیت اور خفیہ تحریک حزبیت کیا ہے نصوص کے بالمقابل خواہشات کی پیروی یہ اصل ہے ہزبیت کی پھر ایسے لوگ جمع ہو جائیں تو خود ایک وہ حزب اور فرقہ بن جاتا ہے لیکن اس کی اصل کیا ہے کہ حق سے انحراف حق کی بجائے مفاد کو چاہنا خواہش کے پیچھے چلنا شیخ محمد بن عمر بعض من حفظ الله كاته ليس من منهج السلف التحذب والتفاق والتحالف والاجتماع سرًا دون الناس فقد ورد إذا رؤيا من رؤية من يجتمع في المسجد من دون الناس فعلم أنهم على ضلالة گروه بندية اور آقس معدية جتة بندية اور بعض لوگوں کا کسی چیز پر خفیہ طور پر جمع ہونا سلب کا منج نہیں ہے سیکرٹ سوسائٹی اسلامک سیکرٹ سوسائٹی سلب کا طریقہ نہیں ہے فری میسنز کی بھی ان کی ٹکر پہ اپنی بھی ایک سیکرٹ سوسائٹی ہونا چاہیے اس بعض لوگوں کو اتنا فری میسنز فری ٹائم ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے فری میسنز ان کے ذہن پر ہے. ہر چیز میں ان کو فری میسنز دکھائی دیتا ہے چاکلیٹ بسکٹ سب ہر چیز کے اندر آئس کریم میں سب چیز میں مائک میں مسجد کے امام میں سے لے کے گمبد ساری چیزوں میں مسجد کے سب میں مینار ہر جگہ ایک آنکھ سب رہی وہی دکھتا یہ چیز جو ہے یہ خوبیاں کیا ہے آدمی بیماری ہے وہ ہر چیز میں ہی دیکھنے لگے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ ہے اللہ کا دین قیامت تک کے لیے بھائی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ایک دم اتنا گھبرا جانا اور ہر چیز میں ایک دم آدمی اس کو خطرے کی نکال ہر چیز اس کو الرام کرے یہ چیز اچھی نہیں وہ ساری انگ کو پریشان کرتا ہے ساتھ میں کچھ تو ایسی خرافت کرتا ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے یہ اسلام میں نہیں ہے سیکرٹ بیٹ کے دیکھیے چپ چھپا کے اپنی لوگوں کو لانا خاص لوگوں کو لانا ایک ایسی بات ہونے والی میٹنگ اپنی ہے ایسی باتیں کرنا اپنے کو جو کسی کو باہر نہیں جانا چاہیے اس طرح کا کام کرنے والے خیر والے نہیں اس طرح کا کام کرنے والے خیر والے نہیں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو یہ مجالی سے مجالس یہ سلب کا طریقہ نہیں ہے طریقہ طریقہ نہیں ہے. حزبیت طریقہ نہیں ہے ہے سلب کا طریقہ حزبیت والا نہیں ہے عمومیت والا ہے پوری امت ایک ہے ہاں اہل حق کے ساتھ ہونا یہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ گروہ بندی جتھے بندی کریں تو یہ سلب کا طریقہ نہیں ہے اللہ تکون مشرقین مشرقین میں مت ہو جاؤ مین الدینخال ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کچھ کو قبول کیا کچھ کو چھوڑ دیا ابن قصیر کہتے ہیں فر کی ایک تفسیر فارقو بھی ہے پورے کو ہی چھوڑ دیا مرتد ہو گئے یا دین میں کچھ لیا کچھ کو چھوڑ دیا لالو پرنے کو بھئی نہ مینل الدین فر رکھو دینا ہوں وکالو شیان اور گروہ گروہ بن گئے کل حزب ہر گروہ اسی چیز میں پرناک کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے اس کے پاس تو چیز ہے اسی پرنا کر رہا ہے ہم تو زبردست ہے باقی سب غلط سا. وہ چیز قرآن و سنت نہیں ہے اس کا اپنا فلسفہ ہے کل حزب بد فری خود تو یہ جو چیز ہے یہ فرقہ بندی ہے جو حرام ہے اللہ نے اسے منع کیا ہے کہ اور یہ اس کو مشرقین کی صفت قرار دیا ہے یہ نہیں کہ فرقہ بندی سے مشرق ہو جائے گا یہ حرام ہے لیکن فرقہ بندی حرام, حرام ہے اور یہ انسان کو ارتداد تک بھی لے جا سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کون ہے وہ ماں انا اور صحابی میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں جو اس پر ہوں گے وہ بچیں گے وہ جنت میں جائیں گے تو باقی جتنے بھی, حزبیت ہے جتنے بھی گروہ فرقے ہیں, فلقے ہیں آدمی فعالم الم آلہ تقسیف سے جب تم دیکھو کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کے کچھ چپکے چپکے باتیں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں تو تم کیا سمجھ لو فلم الم عال تخصیص سے کہ وہ ان کی بنیاد گمراہی پر ہے وہ گمراہی پر ہیں ایسی کون سی بات ہے جو پبلک سے چھپا رہے بھائی کچھ تو گڑبڑ کرنے والے بچے بھی سرگوشی کے تو ماں باپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں کیا چل رہا کیا باتیں کر رہے ہیں گڑبڑ کرنے والے کچھ تو, تو عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ سرگوشی کے ساتھ آپس میں کچھ لوگوں کا جمع ہونا کسی کے کمرے پہ جمع ہو رہے ہیں چپکے چپکے کچھ کر رہے ہیں کسی کو بتا رہے نہیں بتاؤ بالکل نام اتنے ہی نئے گا کو نہیں لانا گنا کون یہ کیا ہے یہ گڑبڑ ہے کچھ تو, تو, تو کہا کہ ایسا اگر کریں خاص طور سے سیاسی معاملات میں سی سے غور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے اس کو امام اللہ لکائی نے رضی اللہ, عنہ فرماتے ہیں رجلن اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا رسول اللہ کے رسول کچھ وسیع کیجیے اللہ, کی کیجی اللہ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریف مت کر وہ صلاح زکا حجم اور نماز قائم کر زکات ادا کر رمدان کے روزے رکھ اللہ کے گھر کا حج کر اور عمرہ کر <وَعْطِع> سن اور مان کبل الا سر تاکہ حاکم کی بات سن اور مان اور یاد رکھ اہتمام کر الانیا کا چپکے چپکے کچھ گڑبڑ کرنے سے بچ سری معاملات سے چپکے چپکے سر سے بچ علانیہ عام عمر جس پر چل رہی چ یہ نہیں کہ تو چپکے سے کچھ نیا نکالے سازش کرے کچھ حاکم کے خلاف اس طرح کیونکہ اسی کے کی پس منظر میں بتایا جاتا ہے سمحتا اور سر سے بچ تو اس طرح کی سازشیں کرنا حکام کے خلاف حکومتوں کے خلاف سلب کا طریقہ نہیں ہے تو آپ نے منع کیا کہا وہ اور سر ایسے لوگوں سے بچ چپکی چپکی کچھ تو گڑبڑ کرنے کی پلاٹنگ کر رہے ہیں بچ سے دور بعض تھا آدمی خالی میٹنگ میں جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ پوری ویٹنگ میں بیٹھنا پھٹتا اس کو سزا میں بھی شریک ہو جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے ہمارے ملکوں میں یہ معاملہ بہت زیادہ ہے تو اُنہنا میں اب نے ابھی نے اس کو رواج کیا ہے. نمبر پینتیس نصیحت سے سکوت نصیحت سے سکوت جانے تو بھائی کسی کو کیوں منع کرنا دل نہیں توڑنا کسی کا سب اپنے اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں سب جس کو صحیح لگتا ہے جو چلتا ہے وہ کرتا رہے کسی کا دل نہیں توڑنا اس طرح سے سب صحیح ہر دل عزیز اس دور کا مشہور ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی پہ تنقید مت کرو بعض جماعتوں کی بھی اصولوں میں سے معروف کو بتاؤ اور منکر کو مت چھیڑو کسی پہ تنقید نہیں تو نصیحت سکوت سلف کا طریقہ نہیں ہے لئی سمن حجی سلب ہی اکوت عنسیحت اللہ ولی ولی کتابی ہی ولی اللہ اس کے رسول اس کی کتاب مسلمانوں کے ائمہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خاص سے سکوت اختیار کر لینا سلب کا منج یعنی ایک انسان حق گوئی سے چپ ہو جائے وہ توحید کو بیان نہ کرے لوگوں کے سامنے اس لیے کہ لوگوں کا دل ٹوٹے گا اس شیت میں پڑے ہوئے ہیں وہ سنت کے بارے میں نہ بتا اس لیے کہ سامنے بیدات والے کو برا لگے گا بداعتوں پر رد نہ کرے وہ مسلمان اللہ کی قرآن کی یعنی دعوت نہ دے لوگوں کے سامنے اس لیے کہ لوگ خصص میں پڑے ہوئے ہیں اس سے کہانیوں میں اور قرآن کی باتیں قرآن کی خیرخائی قرآن کا دفاع قرآن کی ترویج نہیں کرتا ہے اس کے حق میں نہیں بولتا ہے اور قرآن و سنت کے معاملات ان کے سامنے نہیں بیان کرتا ہے اور مسلمان حکام ان کو نصیحت یا ان کے باب میں لوگوں کو نصیحت اس سے خاموش رہے یا اسی طرح سے عام مسلمانوں میں کچھ بگاڑ خرابیاں یا کچھ اس طرح کے معاملات پیش آئے اور وہ چپ رہے جانے دو جو ادھر جا رہا ہے. اپنی گاڑی میں تو جا رہا ہے خود کی گاڑی میں جا رہا ہے کھائی میں جا رہا ہے اس کی مرضی اپنا پیٹرول ڈالا ہے اس دن جا رہا ہے خود چلا رہا ہے جانے تو کھائی کرتا میرے آدمی ایسا آدمی ظالم ہے یہ خیر نہیں ہے اس کو چاہیے کہ روکے ایک آدمی شیر میں جا رہا ہے بدات میں جا رہا ہے حرام کام کر رہا ہے منع کرے اس کو طریقہ اچھا یہ نہیں کہ آپ ڈانٹے اس کو ڈپتے ایک غصہ اس پہ پورا اتارے گھر کا بھی اور باہر کا بھی آفس کا بھی بعض لوگ داغ میں کیا کرتے پھر پورا بیوی کا بھی غصہ بچوں کا بھی غصہ کہاں اتار نہ بھی دعوت کے میدان میں اتارو اس کو لانا اس کو کافی اس کو نہیں سونوں کی پابندی نرمی کے ساتھ آپ لوگوں کو دین سکھائے لیکن خیر قائی سے چپ نہ ہو آپ جانے تو لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کون مصیبت مولے بھائی اس کو بولو اس کو بولے دشمن بن جاتا ہو برا لگتا اس کو اگلے ٹائم سلام نہیں کر رہا دیکھو ایک کو بولا ختم ہے اب ایسا سب کو بولو سب کے سلام مجھ کو کیا ہو جائیں گے ختم اور آنا جانا لینا دینا بھی ہمارا رہتا ہوں سے مت مفاد نہیں معاد کی سوچ آدمی اپنی آخرت کی سوچے ہے تمی مداری ردی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین السیحا دین خیر خائی کا نام ہے قلنا لی من ہم نے پوچھا کس کے لیے کال کتاب ہی رسول ہی مسلمت ہی اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے امام اور عام مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو کھوٹ سے پاک کرنے کا نام ہے اپنی کوششوں کو کھوٹ سے پاک کرنے کا نام ہے تو اللہ کی عبادت کرے توحید کتاب اور رسول قرآن اور سنت اور مسلمانوں کے عئیماں دیکھی وہ بھی آ رہے ہیں عام مسلمانوں سے پہلے کون آ رہا ہے مسلمانوں کے کی عیمہ کیونکہ عوام کی خیر کا مدار ان پر ہوتا ہے ان کی خیر خائی مقدم ہے عوام سے بل علی متن مسلم نوام اسی میں علمام اداخلے ہیں تعزیم اداخلے ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور جہاں موقع آدمی کو کسی کو نصیحت کرنا یا حق بات بولنا اس کی سلاح کرنا چاہے اس کو کڑوی لگے آپ میٹھا بولو اس کو کڑوا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کڑوی بات کو کڑوا ملا کے مت کرو آدمی یہ سمجھتا ہے اب تو کڑوائی ہوتا ہے تو اور کڑوا بولو اس کو اچھے سے بولو ڈاکٹر کیا کرتا ہے کڑوی دوا میں مٹھائی ملا کے دیتا ہے تاکہ آدمی کھا سکے آپ اس کو ایسی بات بول رہے جو اس کو بری لگنے والی ہے آپ نرمی سے بولو اور اس میں آپ کڑواٹ ملا کے بولو گے رد کر دے گا لیکن خاموش نہ بولو اس کو بتاؤ اس کو. آدمی بعض اوقات رشتے دار ہوتے ہیں ماں باپ بیوی بچے دوست احباب ہوتے ہیں ان میں برائیاں دیکھتا چپ رہتا ہے اتنا سیکولر جس کو جو کرنا ہے کرو جھان جاؤ جا. اتنا آدمی آزاد رہے مناسب نہیں اتنا یعنی محبتیں پانے کے لیے اللہ کی نفرت پالے آدمی اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار لوگوں کی حیبت میں آ کر آدمی اگر حق بات جانتا ہے تو جاننے کے باوجود اس کے بولنے سے چپ نہ رہے بس لوگ برا مانیں گے لوگوں کا ڈر ہے اس ڈر کی وجہ سے حق جانتے پوچھتے آدمی حق سے گنگا ہو جائے اچھی بات نہیں ہے امام احمد اس کو روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی پرماں اولیا ابا مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں دوست ہیں خیر خاں ایک دوسرے کے کیا کرتے ہیں یا مرون ابل معروف ملک وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرتے برائی سے روک واقعی بھلا چاہنا یہ ہے کون تم خیر امتن اخریجت تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے چونکہ الگ کیا گیا ہے کیا چیز کرتے ہو تک مرون اب معروف ناری تم لوگوں کو بھلائی کی تاغی کرتے ہو برائی سے روکتے ہو واقعی خیر خواہ یہ کہ ایک انسان کو جہنم سے بچائیں دنیا کی بھوک پیاس اور یہاں کی مصیبت سے بچانا چھوٹی چیز ہے اصل چیز ہے آخر کی جہنم سے بچانا گناہوں سے بچانا جان سے بچانا ہے یہ فکر آدمی کریں اس سے چپ نہ رہے نمبر 36 شہرت اور مقام کی طلب ہے میں کام کروں گا دین کا لیکن پوزیشن چاہیے مجھ کو میں قوم کی خدمت کروں گا لیکن مجھ کو الیکشن میں چن کے لاؤ سب ہو جائے گا سب آپ کا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا لیکن میں مجھ کو بڑا مقام مل جائے مقام کے لیے کام کرنا ناکامی کی دلیل ہے اللہ کے آدمی کیا ہے کام کا نہیں جو مقام چاہتا ہو کام کا نہیں ہے کام کا آدمی وہ ہے جس کو کام چاہیے جس کی خوشی کام میں اس, کا, اس کا بدلہ کام ہی ہو جائے اس کو مزہ کام ہی میں آتا ہے ایک قوم اگر ایسے لوگ ہوں جو کام کرنا چاہتے ہوں اور پوزیشن نہیں چاہتے ہو تو بہت کام ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم میں بات کہیے کتنا اچھا ہوگا اگر سماج میں کریڈٹ پانے کے لیے لوگ کچھ نہ کریں کریڈٹ کو اوائڈ کر کے کام کریں خدمت کریں اچھائی کریں وہ کام کتنی ترقی کر سکتی ہے تو کریڈٹ کا شوق آدمی کو بہت سے ایسے مقامات پر روک دیتا جاؤں کچھ کر نہیں سکتا تھا لیکن کریڈٹ نہیں ملا لگا کرے بھائی تو مقام کی بھی کوشش کرنا شوہر چاہنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے لیکن حاجی سال ابھی یا سم و دوہور ادا تصوت شہرت طلبی اور لوگوں میں اونچا مقام پانے کی چاہت سرد کا منحج نہیں شہرت طلبی اور لوگوں میں فیس بک پہ ڈالا اور دیکھا کتنے لائک آ رہے ہیں آج نوجوانوں کا یہی مشغلہ بنا ہوا ہے دیکھ میرے اتنے لائک آئے میرا ویڈیو گیا پہلے تیرے سے اس کو اتنے لائک تیرے کتنے بتا 29 میرے 40 ہے دن بھر آدمی کیا کھایا فوٹو ڈالا شام تک دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا اس کو کیا چاہ رہا ہے وہ لوگوں میں شہرت ملے اس کو زندگی ضائع ہو رہی ہے اس کی زندگی ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی لڑکے لڑکیاں ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کے آپ دیکھیے کتنی مسلمان بچے اب کام کو زگیر کر رہی ہیں بے پردہ آ اس کے اوپر کئی لوگوں نے نوجوان کا کہا بولیے آپ ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ خراب حاصل کے اوپر دوسرے سے زیادہ ہے فیس بک وغیرہ سے بھی زیادہ ہے بہت اللہ کی حفاظت فرمائے تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا لوگوں میں میں مجھ کو مقام ملے عزت ملے لوگ مجھ کو سراہیں چاہے حجاب چھوڑ کے کیوں نہ ہو چاہے دینداری چھوڑ کے کیوں نہ ہو لوگ چاہیں بس اتنا مقام لوگوں کا جتنا جگہ بنانے کی کوشش کر اللہ کے بندے اللہ کے یہاں جگہ بنا وہ مقام ہے جہاں واقعی مقام ملتا ہے انسان کو دنیا میں عزت لوگوں کی آج عزت کریں گے کل بھی عزت کریں گے لوگ سر پہ بٹھانے میں بھی دیر نہیں کرتے ہیں اور یوتھوں میں بٹھانے میں بھی دیر نہیں کرتے ہیں یاد رکھیے اسم. اس کا اس لیے لوگوں کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے یہاں اگر عزت ہے تو وہ عزت ہے تو یہ بات یاد رکھے کہتے ہیں کہ شہرت طلبی اور لوگوں میں اونچا مقام پانے کی چار سلق کا منج نہیں ہے اس لیے کہ شہرت کی چاچ کمر توڑ دیتی ہے اور جو شخص کم عمری میں سردار ہے وہ بہت خیر سے محروم آدمی تجربہ حاصل کرے سیکھتے سیکھتے سیکھتے علماء کی خدمت اور تجربے کے ذریعے سے وہ ترقی کرتے کرتے کرتے چاہے دعوت کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو پھر آگے بڑھے ہو جہاں شریف اجازت دیتی ہے لیکن آدمی وقت سے پہلے میدان میں اترے ویسے ہی جیسے تیرنا آتا نہیں اور گہرے پانی میں کودا کیا ہوگا بچاؤ بچاؤ ہلاک ہو جائے گا اسی طرح سے جو نہ جب ذمہ داریاں نا اہل کے سپرد کر کی جائیں قیامتی کا انتظار کر آج دیکھیں آپ کتنے مقامات ہیں جہاں پر اہل نہیں چاہے دعوت کا میدان ہو یا پھر آپ دیکھیں گے سیاست کا میدان سیاست کا میدان تو ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہیں آدمی سوچتا ہے کون دونوں میں اچھا ہے دونوں میں کم کون ہے سیاسی لیڈروں کے بارے میں جب آدمی دیکھتا ہے ہمارے اپنے ملکوں میں تو چوائس یہ نہیں ہوتی کہ اچھا کون ہے برا کون ہے دونوں میں سے کس آدمی کو ہم قبول کریں کس آدمی کے پاس جائیں آدمی کیا کہتا ہے یہ زیادہ کرپٹ نہیں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو کرپٹ کم یہ پیمانہ گیا ہمارا سماج کا کتنی بدقسمتی کی چیز ہے تو شہرت یہ اچھی چیز نہیں. آج دیکھیے ہمارے ملکوں میں کسی کو سیاست کا بننا ہوتا ہے میدان میں اترنا ہوتا ہے उसके बर्थडे के बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं कि आपकी पैदाइश दिन पर आपके लिए शुभकामनाएं गली का कोई चिंटू पिंटू होता है बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन जो बोर्ड आता है उसका और उसके ऊपर पैसा लगता है उसके लिए और क्या करना है उसके लिए भाई उसके नीचे छोटे छोटे छोटे हो चुन्नू गुड्डू मुन्नू पप्पू सब होते और उसका बड़ा फोटो होता एकदम अच्छे स्टाइल में खड़ा हुआ है उसकी कोई हैसियत नहीं है लेकिन लोग देखते हैं ये ابھرتا ستارہ ہے اور دھیرے دھیرے دھیرے وہ میدان میں اترتا ہے کوئی ریاقت نہیں کچھ معلوم نہیں اس کو نام لکھنے کے لیے کہیں گے تو اسپیلنگ خود پوچھے گا دوسروں سے تو ایسا آدمی بھی اس میدان میں اتر جاتا ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص کم عمری میں سردار بن بیٹھتا ہے وہ بہت ہی خیر سے محروم ہو جاتا ہے دعوت کا میدان بھی کیا کم ہے فصوے کے میدان میں آدمی اتر جاتا ہے شیر البانی کا کال یہ شیخ امبانی کی رائے شیخ امار کی لگی میری رائے تو کون اس کو ڈنگ سے کوئی چیز دین کی معلوم نہیں ہے لیکن جواب دینے کا شوق سیکھنے سے زیادہ ہے بہت سارے دعات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو علماء سے پوچھنے کا شوق کم ہوتا ہے عوام کو جواب دینے کا شوق زیادہ ہوتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے آدمی کی انکم کم ہو اور ایکسپنڈیچر اگر زیادہ ہو تو آدمی کنگال ہوگا یاد رکھیے پھر اس کی جہالت لوگوں کے سامنے آتی ہے وہ دو کے بیچ میں زریل ہوتا ہے ایسا بولتا ہے کہ ساری دنیا میں زریل ہوتا ہے اتنا بھی نہیں معلوم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بھی ومن يرائی يرائی اللہ بھی جاری اپنی نیکیوں کو سنانا چاہتا ہے لوگوں کو اللہ تعالی اس کی حقیقت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اور جو دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو اپنے عمل کو اپنے کارناموں کو اور چاہتا ان سے شہرت ملے دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کی حقیقت قیامت کے دن صاحب کو دکھا دے گا آج چھپی ہوئی دل میں قیامت کی دن سب کے سامنے آ جائے گی اللہ کے لیے عمل کرنا چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو اللہ سے بڑھ کے اور کون ہے جس کے لیے آدمی نیکی کرے اللہ سے بڑھ کے اور کون ہے جس کے لیے آدمی عمل کر سکے اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو نیکی پر انعام عطا کرے اللہ سے بہتر انعام آئے کسی کے پاس تو کیوں آدمی چھوٹے کو چاہے جبکہ بڑا انعام ملنے کا موقع اس کے پاس ہے ایسا تاجر بے وقوف ہے جو بڑا پروفیٹ چھوڑ کے چھوٹا لے لے جو نہ ختم ہونے والا دائمی چھوڑ کے انعام چھوڑ کے ضائع ہونے والا ختم ہونے والا انعام چنے پاگل آدمی ہے جو سچی تعریف کی بجائے جھوٹی تاریخ کو پرخوش ہو جائے ان نادان آدمی ہے تو جو آدمی سنانے کے لیے نیکی کرے گا اللہ سنا دے گا جو دکھانے کے لیے کرے گا اللہ دکھا دے گا بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم حاصل کریں اس لیے کہ علما کے برابر مقام پائے یا کم علم لوگوں کو بحث کر کے کنفیوز کرے یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر دیں اللہ تعالی جہنم میں پھینک دے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا اللہ اس کو علماء کی برابری کرے میرا نام بھی علماء میں آئے میرا نام بھی عزت کے ساتھ لیا جائے حافظ میرے ساتھ بھی لگے اس سے محفوظ رہے آدمی اس چاہت سے اور کم ان لوگوں سے بتا اس کا جواب کیا ہے ان سے ڈیبیٹ کر کے ان کو نہیں آتا بیچارے پکڑ لیا راستے میں بحث کر رہا اسے اس کو بے بےکوف بنا کے اس کے ساتھ بحث کر کے اس کو چھوٹا دکھا کے اس کو اچھا لگتا ہے میں بڑا ہوں میں زبردست ہوں میں اپنے علم کا اظہار کر کے عجائبات لوگوں کے درمیان ذکر کر کے شاز شاز سامنے لا کے لوگوں کے درمیان کیا ہے اچھا اس کے پاس ایسی چیزیں ملتی جو کسی کے پاس نہیں ملتی ہے پھیٹا باندھتا اور بہت زبردست باتیں بولتا ہے میں ایسی بات بولتا ہوں جو کوئی نہیں بولتا ایسا بولنے والا آدمی چاہتا کیا ہے تنخواہ لیتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے ہیں تو کیا ہے اب سی کرتی ہے اللہ نکلے گھر سے اپنے خلیفہ بننے کے بعد عمر میں خطاب میں پکڑ کہاں جا رہے گھر والوں کو کیا کھلاؤں گا تجارت کا پھر مسلمانوں کی عمر کو کون دیکھے گا بیت المان سے ان کے لیے انتظام ہوا تو آپ یعنی کیا سمجھ رہے ہیں تو علماء اگر کہیں کسی ادارے میں کام کرتے تو کیا ہوگا خراب ہو گئے ٹھیک آپ لاگے دو لیکن ایسا کہنے والا آدمی علما کی تحطیر کر رہا ہے کہ علما سب جو ہے کیا ہے تنخواہ والے ہیں بکھے ہوئے نوز بلّہ یہ بغیر تنخواہ والا ہے بھائی وہ بکے ہوئے نہیں لیکن تو شیتان کو بکا ہوا ہے جو آدمی علما کی شان میں تنقید کرے الگ اطلاق اور بداتیوں کی اس ایسا آدمی کبھی اہل حق میں سے نہیں ہو سکتا سے رد کرے گا, گا. کی کی نور بری عورت ماننے والے, کے بارے میں بولنے والے چل جاتے ہیں اس کو ان کے دفاع میں بات کرے گا. شرک کرنے والوں کے دفاع میں اس کو شیخ السلام بولے گا اس کو بڑا بولے گا اس نے کچھ بھی کام نہیں کیا یہ اس کے اور کی علامت آدمی کے بدافی ہونے کی علامات میں کہ اہل سے بغض رکھے تو یہ جو حدیث ہے یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھینکنے کی چاپ رکھنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرے یہ حدیث سے نظیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحا اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ تم سب تواز اختیار کرو ہمبل ہو جاؤ اپنے آپ کو اونچا اور بڑا دوسروں سے بہتر مت سمجھو تم کو کیا معلوم ہے تمہارے اندر کوئی خوبی ہو دوسرے کے اندر اس سے زیادہ بڑی خوبی ہوگی ایک کے اندر ایک بات دوسرے کے دوسری بات ہے ایک نماز ہی ہے دوسرا سخی ہے ایک تاجر گزار دوسرا سخی ہے ایک کوئی اور میدان میں کوئی عالم ہے ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے کوئی کسی پر فخر نہ جدہ ہے حد تعلی عہد یہاں تک کہ تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تم اسے کوئی کسی پر فخر نہ کرے میں تجھ سے بہتر ہوں میں تجھ سے زبردست ہوں نہ سب کی بنیاد پر مال کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر یا کسی اور خوبصورتی کی بنیاد پر صحت کی بنیاد پر یا حکومت کی بنیاد پر کوئی کسی پر فخر نہ کرے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے نمبر سینتیس آخرت کی بجائے دنیا کے لیے عمل لئی سمن حجی سلفی ارکن و ترکل دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور آخرت کے لیے عمل نہ کرنا سلف کا منحج نہیں دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور آخرت کے لیے عمل نہ کرنا سلف کا منحج نہیں پیسہ پیسہ پیسہ دنیا گول ہے پیسہ گول ہے سب گول ہے پیسہ पैसा है तो सब सही सब चलता है पहिया है वो जिंदगी का पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है ना इज्जत है हाँ ना लोग सलाम करते हैं ठीक से आधा ही सलाम करते हैं पैसा नहीं होगा तो कोई पूछता तक नहीं है पैसा होगा तो सब अच्छे से मिलते हैं इज्जत करते हैं पैसा नहीं है कोने में बिटाते हैं किसी के वरी में बिगा कुर्सी भी नहीं आती है पैसा नहीं तो कुछ इसलिए पैसा कमाओ बेटा पैसा कमाओ मैं तो फेल हो गया तू पास हो کچھ کر بنا زندگی بنا دین سیخ نہیں تو اتباع سنت نماز اخلاق آداب کچھ نہیں بیٹا انجینئر بن ڈاکٹر بن یہ بن وہ بن مسلمان بن اور ان کے چکر میں مت آ کسی کے بونے لوگوں کے پڑھائی ختم ہونے کے بعد دیندار بننا پڑھائی ختم ہونے کے بعد دیندار تو کیا بنے گا نہ اللہ کا بنتا ہے نہ تیرا بنتا ہے بنتا ہو جو اللہ کا نہیں بنایا تو اس کو تیرا کیا بنے گا اگر ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی ان کے بچپن سے جوانی تک اللہ کا بنائیں سمجھ آنے کے بعد وہ آپ کا بھی بنے گا کیونکہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئے ایکسپائرڈ ہو گئے آپ اب اس کے پاس کوئی دائیاں نہیں ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے سوائے اللہ کی خوف اور آخرت کی ادر کی کچھ کام کی نہیں رہے ابھی وہی آدمی کرے گا جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو ان کی بیماری میں ان کی بڑبڑاہٹ برداشت کرنا ان کا کھانسنا برداشت کرنا ان کی دوا کا خرچ اٹھانا ان کی پیشاب پاکانے کی تکلیف کون برداشت کرے گا بھائی بوڑھا گھر میں پہن دو ان کو وہی کرے گا جو نہیں یہ میری جنت ہے ان کی دعا میرے لیے اپنی ساری کوششوں سے بہتر ہے एक दुआ दे दे अल्लाह उसको कामयाब करे मेरे सारे काम बन सकते हैं अल्लाह चाहेगा मेरी सारी कोशिशें एक तरफ इनकी दुआएं लेकिन इसने नहीं बनाया पार पैठ एक्स्ट्रा क्लास कर ये कर वो कर इंजीनियर बन डॉक्टर बन दीनी मजालिश में क्यों वहां जाएगा वहीं का हो जाएगा एक्स्ट्रीमिस्ट बन जाएगा बहुत शिद्दत पसंद बन जाएगा एकदम दीनी बन जाएगा पचाना ना सब कुछ खराब हो जाएगा इसमें رو کے رکھتے ہیں ماں باپ بس دینی ہی زیادہ ڈب میں نہیں جانا پانچ جب کی نماز پڑھ لوں بس بعد میں جا کے بچے جب تک بچے وہ آپ کے پروں کے نیچے ہیں جب ان کو پر آ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر آ جاتے ہیں نہیں سنتے ہو بالک جب ہو جائے گا بیٹا سر ادھر آ رہا ہوں بائک لے کے جو زوم چلا گیا آپ بولتے رہ گئے آپ آپ کی آواز دیواروں سے ڈگرا کہ واپس آپ کو آئی نہیں سنتے ہو جو بچوں کو جن کے دنیا ہی ذہنوں میں ہو یہی ہوگا اپنے گھر کی بنیاد دین پر رکھے بچوں کے ذہن میں آخرت کو ڈالیے بیٹا دنیا میں فیل بھی ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں آخرت میں فیل نہیں ہونا ہے جگر بولنے کا اپنی اولاد کو کوئی بات نہیں بیٹا دنیا دنیا ہے کسی کو ملتی ہے جاہل کو بھی ملتی ہے نکمنے کو بھی ملتی ہے دنیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے اللہ چاہے تو وہ بھی دے گا کوشش کر پڑھ لکھ آگے بڑھ یہ ایک پر رکھ دین کو برباد کر کے دنیا کو کبھی نہیں بنانا ہے ہمارے پاس یہ بنایا وم تم نہ اللہ تم اللہ نے کہا نہ موت ہے مگر یہ کہ تم ڈاکٹر ہو تم انجینئر ہو تم فلاں ہو کہا اللہ نے پڑھے لکھے ہو تمہیں موت نہ ہے مگر تم مسلمان اپنی اولاد کو پہلے مسلمان بنائے بالکل جو بنانا ہے اپنے بنا سائندہ بناؤ آپ اس کو بھئی سپیس تک پہنچا اس کو کیا کرنا کیا کرو مسلمان بناؤ کیونکہ جنت تک پہنچانا اصل ہے ترقی کی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا لیکن جنت تک نہیں پہنچا فائدہ کیا واپس لڑک کے نہیں چلنے والا ہو جانے والا کی در آخر میں کمر میں بڑے سے بڑا دنیا کا مالدار بنے کیا کریں گے اس میں کیا ڈالیں گے لوگ رشتہ دار اجنبی دشمن سب مل کے اس میں مٹی ڈالنے والے جا دو اب کتنے بڑے گھر میں رہنے والا ہوں کیا رہے گا اس کے اندر? کون سے کپڑے رہیں گے اس کے? کیا اس کے پاس? ختم آخر جنت ملی تو کامیاب ورنہ جانا دنیا میں خبر نہیں ہے مان سارا اولاد لڑے گی میرا پھر میرا منگلہ میرا ہے کھلا मेरा میری ہے کھلا میری چیز ہے لڑیں گے آپس میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیندار نہیں بناتے ہیں ان کے بعد ان کی اولاد خود کے بلی کی طرح آپس میں لڑتی ہے اور نہ ملے تو لانتی بھی کرتی ماں باپ پر ہے دیندار بنائے اپنی اولاد کو خود بھی دیندار بنائے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا بھی سلب کا طریقہ ہے اللہ تعالی پر ماتافا ممتاحیات جو آدمی سرکش ہوا جس نے سرکشی کی اور وہ آ ترل حیات آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی پریفر کیا کو پرائیورٹائز کیا دنیا کی زندگی کو میری پرائیورٹی دنیا ہے آخر تم کوئی سب بات کی ہے آپ پہلے دنیا دنیا کو ترجیح دی تو انگی الما ہوا اس کا جہنم کی ٹھکانا جاننا تیرے نزدیک جنت پرائیورٹی نہیں تھی تو جنت کے لائق نہیں ہے تیرے نزدیک اگر جنت ترجیح تھی تو تو لائق ہے تیرے نزدیک زیادہ قیمت جنت کی نہیں تھی دنیا کی جنت تو چاہتا تھا وہاں حاصل کر لیا تو نے آخرت کی جن کے لائق نہیں ہے لہذا سلف کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرتے تھے اور آخرت کو ترجیح دیتے تھے نمبر اڑتیس دعوت میں نرمی کی بجائے سختی اور جبر سلف کا طریقہ نہیں ہے الاستعلاء لئی الخلق فهم الفطلا وحمد و رحمتی لوگوں پر تسلط مسلط ہو جانا اور برتری طلب کرنا سپیریورٹی چاہنا سلب کا منج نہیں ہے سلب خیر نرمی اور رحمت کے دائی تھے دعوت دے کے لوگوں کو ان کا جاہر ہونا ثابت کرنا اپنا علم والا ہونا ان کو بتانا دکھانا ان کو ذلیل کرنا جاہل کہیں کہا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم تو لوگوں پر باکسنگ کرنا ان کے اوپر اپنے علم سے اپنی دعوت کے ذریعے سے ان کا بڑا بننے کی کوشش کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سلف خیر کی دعوت دیتے تھے نرمی کے ساتھ دعوت دیتے تھے اور لوگوں پر رحم کر کے دعوت دیتے تھے دعوت کا مقصد لوگوں کو ہرانا نہیں ہے ان کو جیتنا ہے گائی کو لوگوں کو ہرانے کی بجائے ان کو جیتنے کی کوشش کرنا چاہیے ان کا دل جیتنا چاہیے اخلاق کے ذریعے سے نرمی سے ان کی خیر فائی کے ذریعے سے صبر و تحمل کے ذریعے سے یہ لائی کا طریقہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو گیا ہے فقول ہاں اس سے بات کرو گے تو نرمی سے بات کرنا اس سے نرم بات کرنا لا اللہ تگا کرو ممکن ہے وہ غور فکر کرے نصیحت لے یا اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے اللہ کو معلوم ہے نہیں ماننے والا ہی لیکن موسا علیہ السلام کو قاعدہ اللہ بتا رہا قاعدہ دعوت کا یہی ہے موسا علیہ السلام نے بھی پوچھا میں جاؤں گا دعوت دوں گا مانے گا کہ نہیں مانے گا نرمی کر کے کیا فائدہ نہیں دائی کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دعوت دے ممکن ہے وہ مانے آپ اگر سبھی سے کسی کو دعوت دو گے بے چارہ پہلی مرتبہ مسجد میں آیا اور آپ نے ڈانٹ دیا اس کو آؤ گے نہیں آؤں میں بہت مشکل سے آیا ہوں بیوی تیار کر کے بیچی جاؤ نا مسو آیا اگر مسجد کے اندر تو ڈانٹ دیا مجھ کو ٹوپی نہیں اور مجھ کو جھڑک دیا کئی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بچہ دیکھتا ہے کیا ہے تو مسجد کے جو مسجدوں پہ قبضہ کیے ہوتے کہیں اور چلتی نہیں تو مسجد میں ان کی چلتی گھر میں بھی نہیں چلتی ان لوگ جس کی گھر میں نہیں چلتی اس کی مسجد میں چلتی ہے ہمارے یہاں کی بات کرنا تو یہ جو ایسے لوگ جو ہیں ڈانٹ ڈپٹ داؤن کا طریقہ یہ نہیں ہے آپ چاہتے کیا ہے مطلب غصہ نکالنا چاہتے ہیں اس کی غلطی پر اس کو زلیر کرنا چاہتے ہیں نہیں دائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس غلطی میں وہ ہے اس سے اس کو نکالا جائے اگر آسانی سے نکلتا ہے تو کیوں ہم ٹیڑھا راستہ اپنا ٹھیک ایک آدمی کو آپ نے سمجھایا سمجھایا بتایا اچھے سے بہت بار بتا گئے, پھر غلط دی پھر غلطی کیا آپ کو غصے سے ڈانٹا تھا کہ یہ چل جائے اس کی اوپر ترکیب وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ آپ ہر مرتبہ غصہ لوگوں پر دکھائیں یہ چیز تو یہاں پر نرمی کی دا, طریقے سے دعوت دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم الرف کا یو حرم الخی جو آدمی نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہ. جس میں نرمی نہیں اس میں بھلائی نہیں جس میں نرمی نہیں اس میں خیر نہیں ہے نرمی بہت بڑی چیز ہے فَبِمَا رحمتِ مِّن اللَّهِ <لِتَلَمًا> یہ آپ کی طرف کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنایا گیا اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں بکھر جاتے آپ سے دور ہو جاتے یہ آپ کی نرمی ہے آپ کے دل میں لوگوں کے لیے رحمت ہے کہ لوگ آپ سے قریب ہیں آنے والے تیر اپنے سیروں پر لینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ دیکھیے مالک کو بھیجا کام کرنے کے لیے پہلے تو کہا میں نہیں جاؤں گا پھر گئے بچہ ہے چھوٹا کم سے کم عمر کا بچہ ہے پھر باہر جا کے کھڑے ہو گئے بچے کھیلتے تو اسی کو دیکھتے کھڑے ہو گئے کہتے پیٹ میں نے اپنی گردن پر ایک آدھ محسوس کیا کس کا آپ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گیا نہیں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں تو آپ ہنس دیے آدمی آیا چادر زور سے کھینچ صاحب بھی کہتے ہیں ہاشیے سے چادر کے آپ کی گردن پر زخم نشان بن گیا کیا ہے محمد اپنے مال میں سے مجھ کو بھی دو آپ نے پرٹ کے دیکھا ہنس دیا آپ کر دو اس کو کچھ دیہاتی آدمی ہے دے دو اس کو کچھ اس کو دے کے آپ ہنس دیا مطلب ٹھیک ہے ایسے گاؤں سے آیا تو ایسی کرے گا اس کو کیا معلوم کیسے کرنا چاہیے معام کرنا چاہیے نبی جی سر ٹھیک ہے آپ ہاں جی آپ نے اس کو ہنسی پہ ڈال دیا دوسرا کوئی ہوگا تو لو اس کو اندر کرو پٹائی اس کی بڑا آدمی اسی ہوتا ہے تجھ کو معلوم ہے تبھی نہیں مانگنے آ رہا فقیر کہیں کا اور مجھ سے مانگتا ہے مانگتا ہے یہ ڈھنگ ہے مانگنے کا تجھ کو مٹھائی نہیں ملے گی پٹائی ملے گی تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ ہنسی جو اس کو یہ جو لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہاں دینی غلطیاں جہاں غلطی آدمی جا جانتے بوجھتے کر رہا ہے وہاں ڈانٹنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے انتا یا ماں, ماں لوگوں کو پھکنے میں ڈالتا ہے تو وہاں وہ بھی ہے لیکن وہ کیسا ہے کہ پکا آدمی ہے ڈانٹو تو بھی کہیں جائے گا نہیں کتنا بھی ڈانٹو یہ چمٹ کے رہے گا نبی کے پاس رہے گا کہیں جائے گا نہیں ہے وفادار ہے کمی سمجھا ہوا ہے تو ایسے آدمی کو ڈانٹا بھی جا سکتا ہے نیا آدمی آپ گولا بٹکا اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ڈانٹ دیا اس کو ایسے آدمی کیا کرے گا بدنوں کے بھاگے گا تفریح کرنا بھی ضروری ہے یعنی کہ ہمیشہ پیار ہو ڈانٹنے کا بھی مقام ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا موقع ہے تو یہ جو چیز ہے یہ بھی سلق کا طریقہ ہے نرمی برتنا اخلاق پی... سے پیش آنا نمبر انتالیس مخالف کی تردید میں بد کلامی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو زبان آدمی آزادانہ چھوڑ دے اور عزت اس کی خراب کر دے مسئلے سے ہٹ کے اس کی ذاتی چلا جائے یہ طریقہ نہیں ہے رد کرتے ہوئے سب کو شتم کرنا سلف کا مرض نہیں اختلاف میں لانت کرنے لگے اور لوگوں کو گالیاں دینے لگے بعض اوقات تو گالیوں تک نوبت چلی جاتی ہے گالیاں دیتے ہیں واقعی گالیاں دیتے ہیں رشتہ داروں کے نام لے لے کر گالیاں دیتے ہیں کتنی بے حیائی کی چیز ہے مسلمان دین کا کام کرے گالیوں کے ساتھ میں اور کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بدزبانی کرنے والے اور ان پر لانتیں کرنے والے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے مجادلہ کرنے کا حکم دیا مسلمان نہیں ہو اہل کتاب سے ہم کو جدال کرتے وقت بحث کرتے وقت اچھے طریقے سے جدال کرنے کے لیے کہا ہے اخلاقی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے لہذا کسی مسلمان مخالف سے بحث و تکرار میں بدرجۂ اولا اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے اہل کتاب ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کتاب میں تحریف کی عیسا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ان سے بحث کرتے وقت میں اچھا طریقہ اپناؤں یہ تو مسلمان ہے اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے اس سے بحث و مبادشے میں اور زیادہ ضروری کہ ہم اخلاق کا لحاظ رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد اور امام ابن حاکم نے اس کو روایت کیا اور الادب میں امام الباری نے اس کو روایت کیا مومن تانے دینے والا لانتیں کرنے والا بے حیائی کی باتیں کرنے والا دل دکھا کر دل چیر کے نکل جائے ایسی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے تانے دینے والا کہ آدمی کسی کو دین سکھانے کے بعد سدھرو سدھرو دیکھو جان میں جا رہے ایسی باتیں آدمی کرے اس کو اخلاق سے بات پیش کرنے کی بجائے اس کو اس کے نفس کو ابھارے آپ آب دیکھیں کسی کے آپ یعنی بادشاہ ہے کوئی یا کوئی بڑا آدمی مالدار ہے اس کے پاس کسی کام سے آپ جا رہے ہیں جاب ہے آپ کا آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اب اس کا گیٹ کھلا ہوا تو ہے لیکن کتا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کتے کو جگہ بھی جاتے छो मैं जा रहा हूं ढोको कुछ कुछ नहीं चुपचा आप जाने की कोशिश करता क्योंकि बहुत भोकता है ये सोया रहे तो अच्छा मुझको एंट्री मिल जाए और ये कुत्ता भोके नहीं पीछे पड़े और उससे बड़ी मुसीबत आप किसी के दिल में जाना चाह रहे हो उसके नफ्स को जगा के जा रहे भोकना शुरू करेगा वो हक बात सुनने नहीं देगा उसको आप किसी की बेजती करके लानते करके उसको गुस्सा दिला आप उसके नफ्स को जगा दो अकल काम नहीं करे تو آپ کو چاہیے کہ ایسا کچھ نہ بولیں جس سے اس کا نفس جاگے اس کے نفس کو جگائے بغیر اس کے ضمیر کو جگانا یہ دائی کا کام ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے میں اتنے مگز رہتے ہیں کہ ہم اس پر فوقیت اپنی ثابت کرنے کے لیے اس کے نفس کو جگا دیتے ہیں اور وہ نہیں مانتا ہے اور اس پہ پودے بھی لگاتے ہیں بتایا میں مانتا نہیں بہت بتایا میں کیسا بتایا تو بتانے کا ڈھنگ غلط ہے آپ کسی کو کوئی گفٹ دے رہے منہ پہ مارے گا اس کے لوگ بہت محبت سے لایا قبول کرے گا وہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ خرچہ کر کے لائے بھائی لیکن اس کی منہ پہ مارا آپ نے لے خوش رہے ایسا طریقہ ہوتا ہے اچھا حدیث میں بھی اوپر حدیث بھی لکھی ہوئی محبت پیدا ہوگی طریقہ آپ کا غلط ہے اور آپ بول لائق نہیں اتنا دے کے گی اتنا ہو گیا بس آپ کا طریقہ غلط ہے دعوت ایک بہت اچھا عمل ہے لیکن اگر طریقہ اس کا غلط ہو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا تو نرمی کے ساتھ میں دعوت دینا نرمی کے ساتھ دین کی بات کرنا اخلاق کا لحاظ رکھنا آپ کا مقابل جس بد اخلاقی کے ساتھ آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اس گندگی میں نہ اترے وہ اپنے طریقے سے چل رہا ہے آپ اپنے طریقے سے چلیے آپ اس کی برابری برائی میں مت کیجیے آپ اس کے لیول پر اترو گے وہ کہ بدتمیزی اخلاق پر بہت ممکن ہے اس کا افسوس بھی ہو یا اتنا اچھے سے بات کر رہا تھا میرا بھلا چاہتا ہے کم سے کم سن تو لیتا اگلی مرتبہ لکھے گا سلام کرے گا ممکن ہے دعوت کئی مراحل میں ہوتی یہ نہیں کہ انجیکشن کی طرح دے دیا آپ نے اب اچھا ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے اس کا ایک کورس ہوتا ہے آج جاؤ اگلے ہفتے آؤ پرسوں آؤ ڈاکٹر بھی تو کرتا نہیں تردید ہوگی اس کی پہلے دن نرم کرو زمین کسان جیسا کرتا ہے پہلے زمین میں حل چلا گا زمین نرم کرے گا پھر بیج بوائے گا پھر یہ کرے گا اس کے مراحل ہوتے ہیں آپ زمین نرم نہیں کر رہے اور آپ بیج ڈالے پتھروں پہ بیج ضائع ہو جائے گا زمین نرم کرنا پہلے اپنے اخلاق سے وہ انقل اعلی کل کی ناظین دینے والا لانت کرنے والا بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور بلی سخت زبان دل توڑنے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے اللہ نے فرمایا أَلَّا ہو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ نا کرنے لگو یہ لوگ اکرب ال تم تمہارل پر قائم رکھو وہ نا انصافی کر رہا ہے تم انصاف کرو یہ تقوا سے قریب تر چیز ہے وہ تف اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبروں بے اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ کی اللہ کو خبر ہے تمہارے اعمان کی ہے تو اس آیت میں اللہ نے بتایا دوسروں کی دشمنی میں آ کے بے انصافی نہیں کرنا چاہیے نمبر چالیس آخری بات ہے تو خوش ہو جاتے جو آخری بات بولے ایسی چیزوں میں مشغولیت جو آخرت میں نفع نہ رہی لئی سم ہری سال ابھی الشتغال بیمار لال نہ پاپی فی ہی پھر آخر ایسی چیزوں میں مشغول ہونا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو سرب کا منہج نہیں ہے ایسی چیزوں میں اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو ڈالنا جو واپس نہیں آنے والا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں سلب کا طریقہ نہیں ہے آدمی مال جتنا احتیاط سے خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ آدمی کو وقت احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے مال جا کے واپس آتا ہے وقت جا کے واپس نہیں آتا اس مال سے آپ کیا کریبیں گے دنیا میں اس وقت کو صحیح گزار کر آپ آخرت میں جنت کا اعلی مقام پا سکتے ہیں پانچ گھنٹے ایوریج سوشل میڈیا پہ پبلک ہے انٹرنیشنل ایوریج ہی بعض لوگوں کے لیے تو بعض لوگوں نے کہا کہ سلب کہا لیا تھا اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت حدیث کا تذکرہ ذکر یہ وہ سمجھ میں نہیں آتا اتنا قرآن کیسے پڑھتے تھے لوگ اتنا حدیث کیسا پڑھتے تھے واٹس ایپ پڑھنے والوں کو دیکھ کے سمجھ میں آ گیا نہیں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے ہاں? نماز سلام پھیرا واٹس بیوی بی کھانا لا رہی ہے دفتر خان تو اس نے غنیمت وقت ہے بھائی تھوڑا دیکھ دیکھو وقت غنیمت ہے ظاہر نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کے انتظار میں دانت پکڑ کے بیٹھیں میں وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے واٹس ایپ برابر برابر اس میں نوٹیفکیشن آیا کیا حکم ہے میرے آقا کا جیسے جیسی نوٹیفکیشن کیا مزا ہے آدمی کی کہ اس کو اوائڈ کر اس کو بےچاری دے دے دیکھ کے اندر سے اس کو ایک آواز آتی رہتی تو بہت بڑا گناگار ہوگا اگر تورنیہ دیکھتا بے چین ہو جاتا بیماری WHO نے اس کو بیماری کرا دیا ہے بیماری موبائل کمپلجن بیماری لوگ رہ نہیں پا رہے ہیں آج کل کچھ نہیں بھی ہوا اگر نوٹیفکیشن نہیں پھر بھی آدمی دیکھتا کچھ نہ کچھ ہوگا دیکھتے کچھ نہ کچھ ہوگا آدمی دیکھ رہا فیس بک پہ واٹس ایپ پہ کیا زندگی جی رہے ہیں ہم جوتا لایا اس کا فوٹو فیس بک پہ ٹوپی لایا اس کا فوٹو فیس بک پہ کھانا کھایا فیس بک پہ اور دن بھر چیک کرا کون میرے فوٹو نے لائک نہیں کیا اب تک کیا ہماری زندگی اتنی بے قیمت ہے ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے یا تو ہم جنت میں جائیں گے یا تو جہنم میں یا تو ہم جنت میں جائیں گے تو یا تو جہنم میں تو اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہمارے سامنے ہے آپ دیکھیے ای کا جیسا مسئلہ آیا پورے ملک میں دھو مچھی اس کے اوپر اور واقعی مسئلہ فکر کا ہے اور غلط ہے وہ جو کچھ یعنی قانون بن رہا ہے لیکن آپ دیکھیے نام اگر نہیں آیا اس میں تو اللہ کے ہاں جنت کی لسٹ میں نام نہیں آیا تو اس کی فکر ہم کو کتنی زیادہ اس کی فکر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا نام نہیں آیا تو ہم کہاں جائیں گے डिटेंशन سینٹر میں جائیں گے بلا شبہ یہ غلط بات ہے ظلم ہے لیکن आप ہم देखी اس کی فکر ایک دم آدمی بے چین ہو جا رہا ہے کیا ہوگا आएगा کہ نہیں آئے گا का کا کیا इसका سب ڈاکومنٹ کلیئر ہونا چاہیے سب چیزیں صحیح ہونا چاہیے میری پراپرٹی چلی جائے گی میں نام نہیں آیا تو ڈیٹینشن سینٹر میں جاؤں گا جہنم کی لسٹ میں میرا اگر نام نہیں آیا جہنم میں جاؤں گا لایا جیے گا نہ مرے گا اس کی فکر کتنی ہے اور یہ زندگی اس کے لیے ملی ہے جانے جنت میں ہاں تیاری یہاں کر اپنے کو لائک بنا اس سوسائٹی میں بسنے کے اس سماج میں جنت کے ماحول میں بسنے لائق تو یہاں بنا اپنے آپ کو اچھے امال کر اچھا ایمان اپنا بنا تو لائق بنے گا تو اس کو بسائیں گے یہ وقت اس لائق بننے کے لیے دیا گیا ہے ہم دوسری چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں اس کا ہم پلاسٹک کے پول بن رہے ہیں دوسرے کی کار کے بازو میں کھڑے ہو کے فوٹو نکال کے ڈال رہا ہے فیس بک پہ کالا ہے اپنے آپ کو اور فوٹو شاپ پہ گورا بنا کے ڈال رہا ہے عالم نہیں ہے زبردستی کے ایسے کپڑے پہنگے جیسے کوئی اللہ ہے فوٹو ڈال رہا ہے اس کے اوپر جھوٹا جھوٹی زندگی جی رہے ہیں خوش نہیں اسمائل کر کے ڈال رہا ہے چیز بول رہا ہے फोटो बना के डाल रहा है उसके ऊपर अपने आप को हाँ एरोप्लेन के पीछे ताजमहल के पास यहां वहां जितना टूरिस्ट आदमी झूठे फोटो जोड़ के डाल रहा है उसके अंदर कभी इधर है कभी उधर है कभी उधर है कभी, कभी एयरपोर्ट पे है कभी इंडोनेशिया में कभी मलेशिया में कहीं हांगकॉन्ग में हम झूठी जिंदगी जे रहे किसको झूठ धोखा देना चाह रहे हो अपने आप को और उसके बाद एंड ऑफ द डे करवन पर सुकून नहीं नींद नहीं आ रही नींद की गोली खाते सो रहा है क्यों اللہ حب اللہ اللہ کی یاد سے دل اطمینان ہیں اور کہیں اطمینان نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہو اللہ سے دعا کرنے والا ہو اپنے اوقات کو قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے علماء کی مجلس میں علماء سے پوچھ رہا ہے بچوں کی تربیت کر رہا ہے بیو کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہا ہے بیو پلنگ پہ ہے یہ پلنگ پہ دائیں بائیں وہ بھی موبائل میں ذرا سنو جی بات بولنی ہے بچوں کے بارے میں بولو ذرا یہاں تو دیکھو دھیان تو دو آپ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے میرے کام تمہاری طرف ہے آ کے پہ یہ ہماری زندگی ہو گئی دسترخوان پہ سارے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے فضولیات میں ہم پڑے ہوئے کوئی کسی کا نہیں ہم دور کے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں نزدیک کے لوگوں سے دور ہو گئے ہم کے لوگوں سے دور ہو گئے دور کے لوگوں سے قریب ہو گئے تو فضولیات میں پڑھنا یہ سلم کا طریقہ نہیں ہے ایسی چیزوں میں مشغول ہونا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو سدف کا منج نہیں اللہ تعالیٰ پرماتا ولدین اللہ, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں لغو کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں فائدہ مند نہ ہو جو انسان کی ضروریات میں نہ ہو نہ دین کی ضرورت ہو نہ دنیا کی ضرورت ہو بلکہ بعض ضروریات ایسی ہیں جو آخرت میں تباہ کرنے والی ہے دنیا میں بھی تباہ کرنے والی گھنٹوں گھنٹوں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا ایک سے دوسرا چینل بدلتا جاتا ہے بے چینی اس کی بجائے کچھ دن کی بات سنتا پڑھتا علم میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات معاشیت وحشت پیدا کرتی ہے دینی مجالس سے عبادات سے وہ اپنے آپ کو کرمنل مانتا ہے تو بادشاہ کے پاس پیش ہونے سے ڈرتا ہے اندر سے جو اس کے مجرم ہونے کا احساس اللہ اس کے درمیان ایک حجاب پیدا کر دیتا ہے کل اور جوڑے دیکھیں دنیا میں دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے اس کے نتیجے میں دنیا میں اللہ سے بندے کو ایک حجاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کی سزا اگر کفر میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے حجاب ہو جائے گا اللہ کا دیدار نہ سیکھے ہوگا اللہ سب کی حفاظت فرمائے علم کہتے ہیں اللہ سے بری میں آ رہ سب کی حفاظ کرے فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہمارا گھر ہمارا دین رب سے معاملہ اور اپنی اولاد سے اپنے بی بچوں سے ہمارے گھر والوں سے معاملہ کتنا کام کر سکتا ہے آدمی ان کو دین سکھا سکتا اور پھر جا کے مول صاحب سے بگڑنے تو تیری ذمہ داری ادا نہیں کیا وہ ان پل نہ فضولیات میں پڑا رہا دیکھ کے اولاد بھی بگڑی اولاد بھی آپ کو بھی ایک موبائل دے دو آپ دن بھر لگے رہتے ہیں. ان کو بھی مان پڑا کچھ بہت اہم چیز جس کا دیدار صبح سے شام تک لگا رہتا ہے اس نے بھی لیا لڑکے نے لیا لڑکی نے لیا اس کے اوپر مختلف ویب سائٹس پہ گیا بے حیائی دیکھا جنا تک پہنچ گیا تعلقات فیس بک پہ قائم ہوئے گھر چھوڑ کے بھی رکھیں کتنے گھر ایسے ہیں زندگیاں برباد ہو گئی فضولیات میں نہیں اپنی زندگی کو با مقصد بنا ہے من حسن اسلام کرک ہوں مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد سے جڑی نہ ہو مالا یعنی کی تفصیل میں تشریح میں ابن رضب رحمہ اللہ نے یہی بات کی جو اس کے مقصد سے جڑا نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے پیسہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہم لوگ ہمارے کوششیں اس مقصد کی طرف ان کو لے جانے والی ہونی چاہیے من حسن اسلامی برک ہو مالا یعنی حسن بسری رحمت اللہ کی بات کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں حسن بسری رحمت اللہ کو ماتے ہیں من اعراض اللہ, عن العبد ان يجعل شغله فی ما اللہ تعالی کسی بندے سے اعراض کرتا ہے اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو بے مقصد چیزوں میں مشغول کرتے ہیں فضول چیزوں میں اللہ تعالی اس کو مشغول کر دے اس بات کی علامت اس لائق نہیں کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ جامع الوب میں ابن رجب نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس بار کے ہم کو توفیق دیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے زندگی جینے والے بنیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی سنت کے مطابق جینے والے بنیں زندگی کا مقصد کیا ہے دیکھیں نئی معلوم ہے علماء سے پوچھیں اور اپنی زندگی کے مقصد کے اطراف ہماری زندگی کی کوششیں گھومنی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور اس میں کہیں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین معاف فرمائیں اور ہم سب کو نف علم حاصل کرنے کا شوق اور کوشش کی توفیق قدا فرمائیں اقول حال اور سرف اللہ علی علم